عالم و عمل استاد الاما کو بلا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استعمال کیجیے نعرے تقیر نعرے ری نعرے سال نعرے تحقیر نعرے حیدر نعرے حیدر الله سبحان الله لا والصلاة والسلام سبحان سلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى, وعلى آله صحابه يقول الصدق الصفا والوفا سبحان الله وما اعوذ فا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله دستگیر سرکار دے جوڑے مبارک تبکا رب العالمین لال جل جلالہ صحیح جلال دے اندر اس وقت بندہ ناچیز دین حق بیان کرنے دی توفیق بخشے اور ج دوست نے محفل سجائیے احتمام فرمایا ہے رب العالمین پیر غوث سے پاک سرکار کا سدکا دی دنیا آخرت بہتر بنا میں اس بغداد کانفرنس نہیں آخا گا پیر بغداد کانفرنس کانفرنس دا لفظ میں اپنی زبان تو نہیں لوگا کہ اس لفظ خود میرے پیر غوث پاک پسند نہیں فرمایا حق پیر غوث پاک فرماتے ہیں یہ ادن سارا کی بولیے مت بولو یہ پیر غس پاک کا فتو ہے میں کتاب کوڑے جیسے بخار سکنا ہوں آپ ہمیشہ عربی وزاقتہ اور عربی لباس پسند فرمے سن اور باوجود اس دے کہ آپ فارسی نسل نے لیکن آپ سرکار نے پسند ہمیشہ اربی نرمایا مادری زبان دی مجبوری تو علاوہ اسا کیوں ایویں این ہزار میل سفر کر کے تے جا کے چھال مار کے تے پھر کسی بولی فل لیا بھی یہ سانو اپنے پاک حبیب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دے زبان مبارک دے الفاظ جہے نے یہ سان فخر دے ناز آستے کافی نے محفل بھی اربی کا اجتماع بھی اربی کا لفظ یہ اجتماع ہے یہ محفل ہے یہ جلسہ ہے سارے اربی دلفاظ نے اس واسطے کانفرنس جدوں کانفرنس آپ کی ادوے کا کانفرنس جہی ہے نیری کان جارش ہو چلو اللہ سونا خیر فرمائے گا عزیزم میں جناب دے سامنے جس موضوع تک کلام کرا اللہ تعالی کی دتی توفیق وہ اس موضوع دا انوان روح اور بدن روہ اور بدن کیونکہ روحانی محفل ہے تے غوث پاک سرکار وی روحانی پیشوان ہے آپ اج دی بیس محفل دے اندر روح اور بدن جڑا ہے نا اس نوع کھولنا اس موضوع ایک تو اپنی سمجھ بھی لگ جائے گی کچھ نہ کچھ ساری تو نہیں لگے گی اپنے آپ دی بھی سمجھ لگ جانی ہے تو اس دنیا دے ماحول معاشرے دی بھی سمجھ لگ جانی ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے میں دو چار تھا پہلو بیان کیتا ہے دوستو انسان دو چیزوں تو بنیا ایک روح دوسرا بدن بدن زمین دی مخلوق ہے روح آسمان دی مخلوق بدن زمین چون پیدا ہویا ہے اور روح آسمان تو آئی بدن اور روح دا آپس تعلق اس طرح ہے جس طرح کے سواری توار سواری سواری دوار ہے جیوے سوار نو سواری کی لوڑ سواری نو سوار دی لوڑ اسی طرح روح تے بدن کا آپس تعلق ہے میں ایک حدیث پاک کے حوالے سمجھانا حدیث پاک چاہتا ہے کہ قیامت والے دیہڑ اللہ تعالی کسے مجرم نو فرمائے گا کہ جا ان دی روح آخ گی یا اللہ جرم بدن د میرا تو نہیں تو میں کیوں جا اے بدن جنا چیر نہیں سی میں کول نہیں سا آئی میں کبھی کوئی جرم کیا ساک سمانا سا. تو رہی س میرے کبھی گناہ نہیں ہویا کسور تو میں نہ کسی پاس آنا نہ کسی پاسے جانا میں اتے سا آسمان سے کسور سٹ چدن آخ گا یا مولا میں مٹی دی مٹی میں کچھ آیا سا یہ جو میرے کوڑ نہیں کو سائی تو میں کچھ کرن جوگا آیا اینو سٹ میرا کی کسور ہے. ہوں بدن تھپے گا روح تے توہ تھپے گی بدن تے تے اگو اللہ سونا سدکے جاوا والل اللہ, اللہ فرماندہ ایسی دلیل جہی اخیر تک پہنچ جائے تہ تک حقیقت تک پہنچ جائے دل تسر جا کرے ایسی دلیل صرف اللہ دی ہاں اللہ سونے تو سوا کوئی یہ جی دلیل نہیں دے سکتا جیڑی دلیل بندے دی کھوپڑی دسڑ کرے ہوں رب سونا طاقت والا قادر مطلق کوئی بہن والا فرشت نا چوک سٹو یہ اون دے پیا دیا مینو میرے اگے بولتے چلا چکو ان سٹو جانم دے اندر پرنا رب آ ذات سات اس دے عدل دا تقاضا یہ ہوئی کہ اس رات نے پہلو جب دین اور منہ توڑ دینا بعد سزا دینی تاکہ اے نہ کوئی آخ سکے کہ رب نے ایویں چوک جانم سٹ دتا توجہ نہیں کی رب سونے نے انہوں بولن دی اجازت دیتی وڈی بارگاہ گاہ کے لیے ایمان دسو تو پیا بولن دی اجازت بولت دار اج کا کوئی لیڈر کوئی رابر کوئی ملا کوئی پیر عوام دے تے مور لائی بیٹھا خبردار میرے اگے بولنا انج لائے آجتا او آجتا تو نا خدا والا بھی وا بن لگ پیا آجتا آجتا تو بولن دی اجازت نہیں دی دینا مرید نو نب سو اپنی مخلوق نو اجازت پہ دولن کی میں اگلے دن گیا تقریر دے ادھر ضلع مظفر گڑ آسے تو ابھی ایک جٹ جا بند آخری جی مول صاحب اصا کسی اگے نہیں بول سکتے نہ مولی اگے نہ پیر اگے اصا نہیں کسی نو کو آگ سکتے اصا بالکل نہیں بول سکتے میں آخیا کبلا پھر کوئی اسلام چھوڑ کوئی ہور گا مذہب لب کوئی گا مذہب لب سڈا مذہب تے اللہ کی مہربان دا مذہب اے اے تے فاروق اعظم کھڑا ہوئے تے او دے تو بول ہے خدا دی رات اگے بول پیا رب بھی یہ پیا رب موہر نہیں لائی خبردار بولیا جے نہ میرے اگے تو کی بلا میں کیا پھر سڈا گا مذہب نہیں بے وقف ہو گے نہ بڑو بولو جے غلط بولو تے اگلے کا فرد بنتا اصلاح کرے اگر صحیح بولو تو اگلے کا فرد بنتا جاب دے توجہ نہیں کی ہاں جی یہ فرد پیر دوال دو ہوے جلت اسلح کرے جی ہے جاب دے ہاکم سوال ہو گلے اسلح کرے جے سہی ہے جواب دے, حاکم تے جس کرے جو صحیح جواب دے نہیں تو ہاکم حاکم نہیں پیر پیر نہیں آلم عالم نہیں وہ فراؤن نے آل موہیے ہاک موہیے پیرو ہے جڑا رب دی سنت ادا کرے سا رب پیا فرما ہاں ہوں ہا رب دب سونا فرمائے گا روح جسم فرمائے گا یہ دسو ایک لولا ایک لنگڑا ایک ابس کرتے ہیں مشورہ فلانا کھڑا باغ ہوں چو چل باغ پل توڑیے لگڑا آدھا میرے کو کر لے کارا اتفاق اینا آدھا لنگڑے نو تیرے موڈیا تہ جا ترنا بہت اکھا تیری اور لنگڑا چڑھ جا جناب تر پہ لنگڑا راہ دستا ارد رب فرما ہوں اہن تنگڑا روح ویکھے گی بدن والے پاس بدن ویکھے گا روح والے پاسے بھی پس تھا مارگ تھان گیا کیسی دلیل رب کڈی <laughs> سدک جاؤ اس دات کریم عادل ذات نے اپنے آدل داس طرح ثبوت دے کے جدو لاجواب کر دینا ہے تو پھر رب نے فرمانا ہے جاؤ دون روح بھی جاوے جائے جسم بھی جاوے ہن گل سمجھی یہ سدیش ہے جڑا دسیا گیا بھائی بدن ہے ا تے روح ہے لنگڑی بدن چکی فرد تے روح ویختی فردی آ توجہ نہیں کی تھی تو ہن روح ہو گیا سوار تے بدن ہو گئی سواری گل آ گئی سمجھ کے کوئی نہ آئی ار ہن قبلہ ہے روح سوار ہے تے بدن کی سواری ہے تے یہ اصول ہمیشہ سوار کیمتی ہے سوار سواری بہتا کیمتی ہوں مسلم کسی دس لکھ کی گی بچ جائے نا بندہ بچ جائے تو اگلے آدھے نے یار کو گیڈی اللہ دے دے گا پر بندہ تو بچ گیا نا کی خیال ہے کدی یہ سنیا جے بھائی موٹر سائیکل بج جائے کسی بھی تو وہ آخ یار کوئی نہیں بندے بھی خیر مر گیا پر موٹر سائیکل بچ گئی ہے کدی سنیا جی مالک پچھو آخ چلو بندہ جی آنی جانی شاہوے چلو ایک اے نہیں شہیدا نہیں تو امیدا ہی صحیح چلو اے ہوتا ہی رہتا چلو موٹر سائیکل تو بچ گا اے یہ کبھی نہیں پھر سمجھ لو قیمتی کہی شاہوے وے تے سواری جیڑی دے وہ اندر کٹ کیمت رکھ قبلہ جی اے دنیا دی سواری کیمت سوار نالوں اسی طرح بندے دا بدن قیمت چ روح نالوں گٹ روح بڑی قیمتی بندے بندے دا بدن روح دے برابر قیمت مل نہیں رکھتا کلا خرسبان اللہ آہ! کیوں کہ کی بدن ظاہر ہے سواری روح سوار ہے ایک دلیل ہو گئی بھی سوار ہمیشہ کیمتی ہوں سواری نالوں ٹھیک ہے نا ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل ہے جسم فانی ہے روح باقی آہ! روح باقی جسم فانی اس ختم ہونا ہے روح نہیں مکتی روح بھاوے کافر دی ہوئے تے پاوے مسلمان ہوسلمان مومن دی روح ہوئے کافر ہوافر مکے گی نہیں ابو نکلنا تو آزاد جانا ہے مومن دی روح ہے ایب نکلنا تو ہے رب سونے دی طرفوں جو بھی اس نال ہونا اپنی کیتی دے مطابق اس پانا ہے تو قبلہ معلوم ہویا روح فنا نہیں ہوندی جسم فنا ہو جنہیں فنا نہیں ہونا وہی شان اچی ہوئی نا دوسری دلیل تیسری جسم ظاہر ہے روح باطن ہے ظاہر تو ہمیشہ باطن نو نقویت حاصل ہوندی ہے یعنی دوسرے لفظوں باطن جہا ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے ظاہر کے ات مثلاً باطنی سزا دوزخ دی ظاہری سزا دنیا کی لکھا لیکن دی سزا دے نار دی سزا نہیں ہو سکتی جنت باتیں دنیا ظاہر جنت دیا نعمتوں دے نال دی دنیا دی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں اچھا روح دی طاقت جہی ہے وہ جسم دی طاقت نال کروڑ اربا درجے ودے اس واسطے اللہ دا ولی جیڑا روح والا ہو جاتا ہے نا ان دی طاقت اشارے دی ایک پاسے ساری دنیا کائنات دیا طاقت ایک پاسے اللہ سمجھ نہیں کی تھی اللہ! تو قبلہ ہمیشہ باطنی عذاب ظاہری عذاب تے غالب ہوتا ہے باطنی جزا ظاہری جزا تے غالب ہوتی ہے باطنی اے جناب جی انعام تے نعمت ظاہری انعام اور نعمت نالوں آلہ ہوں نے دیکھ کے روح اور بدن دا معاملہ ہی رب ایسا عجیب رکھیا ہے کہ روح آلہ تے بدن اس نالوں ادنا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ سدکے جاو او چیزاں وچوں اسلام کہڑی شہ تے نگاہ رکھد کہہ مقصود بنایا اسلام نے اسلام مقصود بنا روح کیونکہ اسلام بھی آلہ روح بھی آلہ رو اسلام نے اس پوری نگاہ رکھنی ہوں پورا وہ فل فرما ہوں روح دے نگاہ اسلام کی رہی اسی واسطے بدن زمین دی مخلوق ہے زمین دے وچوں آیا ہے زمین دے وچوں دے لباس بنتا ہے زمین دے دروں یہ غذا بندی ہے ساریا ضرورت بدن دیا کتوں پیدا ہو جدروں کا آئیے دا سارا مال متا ہے ہر دوسرے نمبر تے روح ہے روح کتوں آئیے آسمان تو یہ غذا کتوں ہونی ہے یہ لباس کتوں کی ہے کیونکہ جدر کی یہ ہے ادھر کا ہی سارا اندہ مال مت یہ ضروریات اتوں ہی پوریا ہونی روح دی غذا جیڑی ہے وہ ٹوکر پانی نہیں توجہ نہیں کی روح دی گزا روٹی پانی نہیں روہ غز... روہ کا لباس جہا ہے وہ کپڑے نہیں اصل چزا بھی, بھی او تو لباس بھی غذا کی مولا تعالی دی علا بذکر اللہ الکریلا القلوب رب سونا فرما خبردار دلان دی دلان دی سکون والی شہ دلان دا اتمنان دلان دا چین اللہ دی یاد اتے رب واہدہ الاس شریک مولا سونے نے خوراک بیان فرمائیے دل کی دل کیے اور روح دل روہ دل من امجھ لک من ایک تن منظا سمانا تو آ لباس بھی یہ لباس رب کا قرآن فرما لباس تکوا دال کا پرزگاری لباس <تصفح> ٹکوا یہ لباس اس روح دا سدک جاو جسم دی ضرورت جسم دی ضرورت اس سواری دی ضرورت کافر دے دکان تو بھی پوری ہو سکتی ہے لباس لینا ہوئے، کافر دا دکان ہو سکھ دا دکان ہو کپڑے لے کے پوال سکنا یہاں کسے کافر دے دکان تو جا کے دال لیا چوڑ لیا گھی لیا پکا کے یہ کھوا سکنا پر یار روح کی کسے کسی کافر تو نہیں لب سکتی دکان تو نہیں لب سکتی جی ملتی ہے میرے گاؤں پاک پارک ورگان کے دربار تو ملتی ہے ادازے بندے آگا اور فرما صدق جاوائے روح رب وحد اولا شریک مولا نے جڑی اعلیٰ شائع بڑھائی ہے روح دے نال دے کوئی شائع نہیں ہوئے اللہ دی خاص نور دی مخلوق کے جڑی بندیاں دے سمجھ اچھ آسک دی نہیں سمجھ واسطے ساہب دل بننا پہ من بڑنا پہ روح والے روح دے سدکے جا جدو کملی والا کائنا ادارے کو نے سوال چند بھیجے سن جانا آخیا سی جی سارا دے جب دے گا بھی رسول نہیں جی سارے نہ دے, دے گا بھی رسول نہیں جی کچھ دے جب دے گا دے کچھ دن نہیں دے گا پھر رسول اے رسوے وہ ایک سوال یہ سی پوچھو نبی کول جا کے محمد کول جا کے پوچھو روح کی جدو آن کے یہودیاں سوال کیا رب پاک محبوب کا جواب نہیں دتا اللہ دا قرآن آیا رب نے فرمایا یا سالو نہ کہانی کلی رب سونے نے فرمایا قرآن اتاریا حبیبہ بائے اتا تے کول روح دارے پوچھتے نہیں تُساں فرما دو کل روح من امر ربی ایر میرے رب دا دمرے تُساں سن جڑا علم دتا گیا اے تھوڑا کلیل اے کی مطلب تُساں اوبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے علم دی پہنچ نہیں ابے تک جتوں تک روئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار فرما نے لاکھوں روح سمجھایا جاوے کبھی روح دا مسئلہ زبان نال سمجھا دیا سمجھ نہیں جڑا اپنی روح نو صاف کر کے ویخ لا روک ناخان اللہ اور توجہ سمجھی سد کے جا میرے رب العالمین وحدہ دہلا شریک مولا سونے نے جڑا دین اتارا ہے اے دین روحانی دین آخیا جانے روح کا مذہب فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے اس سوار نو ہمیشہ قیمتی سمجھ سمجھدے تو سواری نو نٹ درجہ ہے سواری نو قائم ضرور رکھنا ہے سواری مارنی نہیں جے مار بیٹھے مڑ سفر کے دے کرنا ہے سواری نو زندہ ضرور رکھنا وے یہ کھوانا پلانا بھی ضرور ہے ایدی ضرورت پوری کردہ رہنا وے تاکہ سواری قائم رو پھر اسے روح سوار ہو کے اپنا سفر طے کرے اے دنیا کا سفر ہے ایدی منزل یا جنت یا دوزخ اتوں ٹردیا سفر کردیا رہ جنت پہنچنا یا دنیا سارا سفر بے وقف گا جڑا جناب سواری نو مقصود بنا تے سوار وال نگاہ نہ رکھے سوار دا خیال ہی نہ کرے سوار مردہ مر جاوے اپنی جناب سواری خیال چو خیال میں مثال دینا جیسے گی وہ پورا پٹرول گیار پھر میں سواری نیل چاہیے بے وقفا جے پٹرول پمپ بنا گا سواری آپ ہی ترن جوگی نہیں رہنی یہ جنہ ضرورت ٹینکی ہے اک لو نہیں فرمائی کد کدی کسے سواری کدی کسے گی پٹرول پمپ ویخیا بولو بولو میں اجنی دے دیسی سواریاں مثال بھی دیا وہ جڑیا پر سن ہوں کھوتے کے اتنے ایک مربا پٹھے وڈ کے لدی کھلا کی بننا یار تخنا ماشاءاللہ جی کھوتے کی خدمت ہو رہی ہے کبلا معلوم ہوا یہ ضرورت تک رکھ کھوتے پٹھے دے جی اچھا پانی پلان پلانے ہوں پورے لاہور دیاں ٹینکیاں چوک کے کوتے تدی خلا میں تخہ پانی دا میں بندوبست کیا پانی دا نہیں کیتا انہیں پٹھا بہا دتا تو توجہ نہیں کیتی کیولیا کوتے دی ضرورت پوری کر سرف الا پیا جا تین چک کے لے ای پیا کہ مڑ کھوتے تینو چکنا پہ جائے توجہ نہیں کی تھی خدمت نہ کر مڑ کھوتا ہوئی ہور موڈیا تابے ہوتے ہوگے کی ہے جی ہوں سواری بن گئی سوار سے سوار بن گئی توجہ نہیں کی تھی تے خدا رب سونے نے اسلام اصل نگاہ رکھیے روح تے, تے سوار آخد یہ کلا پیا ان ایک ضرورت پوری کر جال سرف کائم رو زہ رہے تیری روح نو چک کے جائے توجہ نہیں کی تھی انو زیادہ نہ کھواویں یہ زیادہ نہ پوای نہ رہ جا پچھلے سوار کا خیال کروہ جہی دولت ربتا فرمائی خدا کی قسم کر کے آنا بد بخت بندہ جنہیں اپنے بدن نو اپنے بدن نو مقصود چا بنایا یہ ضرورتوں تو ود چا رکھا ہے ہر شاید ای پچھے ہی ہر ویلے خیال ادائی پائی خلا وے یہ خیال رات تین پیا اے نو خوا واسطے لکھا روپے کٹے کرے ایسے لکھا روپے کٹے کرے ایسے جناب بنگا اچیا بنا وے جدو روح دیواری آئے نہ لباس کا پت ہے نہ خوراک دی خبر سوار مردہ پیا, پیا پھر سمجھ لائے اےلی جا موٹر سائیکل کا ایسیڈنٹ ہو بندہ آنی جانی پر کوئی نہیں سواری تے بچ گئی ہے، تے بچ گئی ہے، او خدا دیا اسلام دو سد کے جا جس اسلام نے نگاہ روحت رکھی سپارے کلام میرے نبی دی شریعت اسلام دی غذا ہے یہ لباس تکوے پرہیزگاری دا جو جڑا کرے ان لباس اپنی روح نو پوائے اسلام ہمیشہ اے تے نگاہ رکھی اس واسطے اسلام دا مقصود روح تے توحانی اس مادیت نرف قائم واسطے ضرورت تک محدود رکھا وے اس تو فضولیات تے جناب ضرورت تو زائد نو اسلام کدی پسند نہیں کیتا سدکے جا میرے پاک نبی تبی یار زندگی وے ان زندگی دسدے اپنی روہ در ویل رات اے دن اپنے دین کا خیال ہے اپنے اسلام کا خیال ہے اپنی روہ دیا ਨੂੰ نے پتا سی اسے روح نہیں سن آباد کرنا ہے مر گئی تصا برباد پھر دنیا اتے اتنے دنیا جوگے رہا گے پھر قبر بھی گئی حسر بھی گئی تنیا بھی برباد کر بیٹھا گے خدا دے بندے سد کے جاوا میرے پاک نوی نی دنیا نو اس جسم نرف ضرورت تک رکھا ہاں جی ایویں وادو ضرور وادو و جان نہیں دتا ایویں بے فائدہ ہے نو جناب کسے پاس لگن نہیں دتا جے بدن کی گل سی اینا کھا لینے سن بدن قائم رہ جا اللہ میرے پاک نبی دی زندگی دا اگر مطالعہ کرے گا تینوں آپ سرکار دی زندگی دا خلاصہ اتے آن کے نکلے گا آپ دا کھانا بھی مختصر آپ دا پانا بھی بھی مختصر سی سرکار نے کدی اپنے جسم دے واسطے ہجی قیمتی تو قیمتی لباس فلا ملک فلا ملک فلانے جگہ تو نہیں سن منگائے ہجی جو آ جا سی سرکار پا دے سن جو مل جاندا سی جنا فرما دے سن توجو ایک تینو جناب گل سمجھا اے میرے پاک نبی مکان ویکن جی بدن محفوظ بلند و بالا وال جان نہیں دیتا بلکہ صحابہ ہے کرام نو روک دے سن کیوں ایسا تاکہ روح تو غافل نہ ہو جان کدرے بدن کے پیچھے مصروف ہو کے اپنی روح ن بیٹھن انہاں ہمیشہ اپنے بدن نو صرف ضرورت تک محدود رکھا ہے اپنی روح نو ہمیشہ نگاہ وچ رکھا سمجھ لے انہاں بدن کا گاٹا تو قبول کیتا ہے مگر روح دا گاٹا کدی قبول کیا توجہ ہے سر آخو آخو سبحان اللہ ہوں گل میری سمجھی سرکار تے سرکار دے صحابہ سن روحانیت والے اسلام بھی روحانیت دا مذہب تے کافر تے منافق جہا ہوں نا وہ نہ مراد ہوتا ہے صرف سواری جوگا وہ بدن جوگا ہے نہ ان روح دی خبر آتی ہے تو نہ روح دگا وہ مسئلے جانتا ہے صرف اپنے جسم نالن مصروف رہنے اسے کوا اسے پونا اسے مکان عجیب گریب بلڈنگ رکھنا یہ ون سبنیا سہولت دنیا نے کیونکہ سوار جاند نہیں توجہ نہیں کی اسکجر نت ہی نہیں کوئی اس کو علاوہ بھی کوئی شہ ہے وہ تو نبی پاک دی نگاہ ویختی ہے نا ہاں وہ حضور دی نگاہ ویختی ہے کہ روح کی شہ وے کن قیمتی شہ وے ہوں گل سمجھی کافر منافر یہ ہوتا ہے صرف بدل جوگا روح تو ہوں غافل مومن ہوں نبیا دی تابے داری دی نگاہ روح دے تے جسم مہاد نظریہ ضرورت کے تحت چلاتے ہیں توجہ نہیں کی بادشاہ کا ایسا خیال رکھنا ہے کہ مر نہ جائے, مارنا جائے. مارنا کیوں جی کھانا پینا دیتا ہے چھاڑو. اے دی ضرورت پوری نہیں کی مر تو خودکشی ہے توجہ نہیں کی آخ بندہ حرام موت مریا آتے کہ نہیں معلوم ہوا رابسو نے یہ اجازت بھی نہیں ددن نار لوگ جناب جی جانکاری نکلی ہوا پیا ہو سواری اتے ڈگی ہو سوار اتنا جاتا ہوم موت پہ جانا یہ مار نہ یہ قائم رکھ کی کرم رکھ لیکن ادھے پوی کہ ہوں دے جو گئی رہ جے تینوں روح دا مسئلہ ہی بھول جائے اینا اینا کی پچھے نہ پوی ورنہ برباد ہو جائے گا تو روح کے بدل رب درجہ دتا اسی طرح ہی درجہ دے روح دا ہر وقت خیال رکھی بدن جے رکھنا ہے تو وہ اس واسطے کہ ساری روح کی خدمت ہو بدن فیز آتے ہی مقصود نہیں مہانے کا خیال اس واسطے رکھنا ہے کہ تاکہ وہ بھی حکم شریعت جڑا ہے کہ جسم نو قائم رکھو اس اسواؤ کہ جس نال روح دا تعلق ضرور رہے ترتاں حقوق لاہ اللہ حقوق اللہ پورے ہوں توجہ نہیں کی تھی اللہ دے حق وی پورے ہندے رہن ترب دے بندیاں دے حق وی پورے ہندے رہن خدا دے بندے آ توجہ فرما ہوں ایک پاسے روح والے ایک پاسے بدن والے بس یہ سمجھ لے ان د چیزاں فرق جدو سمجھے گا پھر تینو یہ دونوں ٹولہ سمجھ آ جان گے ایک ٹولا کافران کے منافقا جسم جو گئی ایک ٹولا نبی دارہ تلی نبیا دے, دے تے دائی، روح والے نے وہ جسم کا خیال رکھتے ہیں مگر سواری تک جڑے کافر تے منافق جڑے نے صرف سواری جو گنی نہیں انہوں سوار دا پتہ ہی نہیں ہوں یہ سوار مار لیں دے تے سواری دے خیال چی نے ساری زندگی ہر توجہ فرما میں صدقے کے جا تو بخاری شریف کی ادیس سناواں تاکہ روح دے جسم دا مسئلہ سمجھ آ جائے سدکے جا میرے پاک نبی سرکار تشریف فرمانے حضور نے فرمایا زمین اپنیا برکتاں باہر کڈے گی زمین اپنیا برکتاں باہر کڈے گی میرے تساں برباد ہو جان حضور دا ایک صحابی بھی اٹھ کلو تیر کردہ یا رسول اللہ کدی کدی خیر خیر ن بھی شر آد کی مطلب ادھر فرماندے جے برکت زمین باہر کڈے گی ادھر فرماندے جے تو برباد ہو جانا کی ماجرا صاحب سوال کیا مدنی تاجدار خاموش رہے صاحب فرما نے ادور پاک سرکار دے اتے کیفیت بنی وی لو دی ہزور وہی مبارک سی متھے مبارک دے پسینا آسینا آیا حضور سرکار نے فرمایا اے جڑا سوال کرنے والا کتنے آ سوال حاضر ہوں یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا تو سوال کیتا سی یا رسول اللہ میں کیتا سی ہوں نبی پاک دا جواب سن لوک ناگ سبان اللہ کا نامدار نے فرمایا جدوں بارش بہار دے موسم دی بارش آ زمین دے سبزا اگد کھا پٹھے آم ہو جر پاسے رونق تریالی ہو جاتی ہے جانور آدھے نے کھا دی خاطر کئی جانور کھا کے اپنا پیٹ بھرتے نے ضرورت پوری ہوں او جا کے درخت تھلے بہ کے یا سورج جل منہ کر کے تے اگالی وٹنی شروع کر دے جا کھا بیٹھے ان پہچا لئیے توجہ نہیں کیونکہ جانور جدو اگالی ہوئے وٹد جانور اپنی خزا ہزم کر رہا ہے کی کر رہا ہے جانور دی کی گزا تویں ہزم ہوں وہ اگالی وٹدا اپنی ہزم ہے توجہ ہے ایک نوے جانور بھی ہے نا جسم والے نے توجہ نوے جانور بھی جسم والے میں اگلے دن میرے منڈے دو چار بیٹھے او وٹی جان منہ وٹی جان بار بار اپنا منہ چبائی جان ہلائی جان میں بڑا حیران میں آخیا یار خیر کی بڑے پھر میں تبجو کی چگم پہ کھاوے میرے کو رہا نہ گیا میں پترو اج تک تو ایسا یہ سنتے رہے ہاں دیکھتے رہے ہوں भी जानवर उगाली वटते हैं हूं पता लगा भी तुसा दो लत भी उगाली वटनी शुरू कर दी मैं था। <laughs> <अगे। अगे। laughs> क्या महापुत्र तुसा भी जानवर ही बन गए जे है जी जदों की जानवर ना लगी तो जानवर ही बने खड़े जे منہ اگالی وٹی جانے جترو بندے رب نے منہ دتا ہے تو ارمان پاؤ ہے جی ہر <تصفح> گل سمجھی یہ تو لطیفے درت گیا سنا دل لگا پاک نبی سکار دیتی مثال فرمایا وہ جانور کھا کے سورج والے پاس مو کر لگالی وٹد اپنے ہزم تو زور رکھدا جانور जा के जू चरना शुरू होता है चरद्या चरद्या चरद्या इना ढिड भरता है किनू लग जाए पूकड़ पूकड़ जा रेक लग जाती है पूकड़ हूं इना उधरों खाई आंरा मगरू क्ढ़ी आर ओछड़ भर जाती है रिकूकाले फिर नाल किसी मारद पाफा तो अपनी लिट पूकड़ लपेटता है ना जाके जू चरना शुरू हों चरद चरद्या चरद्या इना ढरता है कि उनकड़ पूकड़ जा رک لگی ہے پوکڑ ہوں ادھر مگر پوچھ بھرا بھی اپنی ل پوکڑ لبیڑے پوچھڑ ماردو بھی سدکے جا ہو نبی تو پھر فلسفہ پر سمجھنے کے لیے ہمارا <تصحیح> نبی فلسفی نہیں ہمارا نبی علوم میں الہیہ کیا بارے ہے <تصحیح> میرا نبی خود بھی ساد ہے نبی دی زبان بھی سادی ہے نبی دی تعلیم بھی سادی ہے نبی سمجھاو کے اندر ہمیشہ سادی زبان جٹکی استعمال کرتے ایمان دسو سونی جٹکی مثال دیتی توجہ نہیں کی, کی آ, فلسفی ہوتا چو کے چنا کے چڑھا کے میرا کے وہ چو کے دور ہی ساری گل مکا چڑتا اب سمجھ کونی آگ پیاکے جی فلانے صاحب بڑی تقریر کرتے ہیں فلسفا ہیں جب اٹھتے ہیں تو پتہ کچھ نہیں لگتا <تصفح> کیا خراب کی دے پلے ہاں جی چونکہ چناکے جڑی چناچے مناچے کا مقصد نہیں ہوں نبی ہمیشہ سادی بولی بولتے روک نالا سبحان اللہ سے واسطے ترب فرما ہو رب فرما ہے رب جنہیں انپڑا میں جلو سکول انپڑا سمجھا فلسفے تھوڑے چاہیے ہوجہ نہیں کی بزرگ آج ہی میں پڑھ رہا سا حضرت مجبل فرسانی رحمت اللہ آپ فرما نے فل سفا فل فل سفا وچ زیادہ حرف جڑے نے وہ صفہ نے فل سفا فل وکرے کرو اے دو نے فیت لام تے صفا وکرا کرو تے سین فے تین ایک پاسے نے تے تے دو جڑے دوڑے تین نے اے دا اے دا بنتے ہیں سفا سفا آدھے چولی تے بے وقوفی نرمایا جہتا حصہ ہی چبلہ ہے جس لفظ دا بہتے حصے دا مطلب ہی بنتا چبلہ فرمایا یہ سارا ہی چوڑ یہ سارا ہی چو خدا دی قسم کر کے آنا ویخ اپنے نبی پاک دی سادی زبان ہوں مثال دیتی تے سرکار نے مسئلہ سمجھا دیتا توجہ ہے کوئی نہ ایک جانور ریا ضرورت تک ایک نے کیتا ہرس جیڑا ریا ضرورت تک آپ بھی بیمار نہ ہویا ہوا دجے نی خراب نہ کیتا, کیتا, کیتا تے جن نے پائی سا, آپ پوشن مار مار کے لبیڑ کتیا جا نہیں کر قبلہ میرے نبی صحابہ وہ اس دنیا تو اس دنیا دی بہار تو صرف اپنی لوڑ پوری کرتے رہے خدا دی قسم کر گیا نہ میرے نبی صحابہ ہر صحابی دا بنگلہ اربا روپئے کا بنا چھٹ دے چنے محلوی مربیا رسول اللہ تیار فروا لین میرے پاک نبی سرکار دی کی گل پوچھنا میرے تاجدار مہ گولڑا مہرے والی آپ سرکار ضلع مظفر گڑھ کوٹ علاقے دے اندر چلا کر رہے سن جدا خون سی وہ ہندو سی ہندو آپ سرکار دے واسطے خدمت واسطے انہیں جگہ دتی ہوئی سی سرکار چیلا کر دے سن اور ہندو نے جناب سرکار دے واسطے پانی پا کا بندوبست بھی کر رکھنا میرے پیر میرے علی شاہ سرکار جن دن اتنے رہے آپ سرکار کر دے رہے کئی دنوں تو بعد جدو چلے تو فارغ ہوئے دے پیر صاحب نے فرمایا ہندو نگ کی منگنا ہے لجپالا وہ یہودی نہیں سی ہندو سی تے ہندو سکھ فکیر یہ فکیران کا بڑا ادب دے سن اس واسطے یہ جناب جدو اللہ دے ولیاں دے دربار نہ لنگ کے سلامہ لگا قبلہ میں مکروز ہوں فس مہربانی فرماؤ فرمایا جا گھر دے اندر جنہ لوہا جنا پیا ہندو گیا لیا میرے بابے نے کی ہے سرکار تاجدار ہے نے کپڑے لوہا ولیٹ فرمایا گھر جا کے رکھ لوی سویرے کھولنے ویخنا نہیں ہوں جدو سویر ہوئی ویڑا لویا سی سونا بنیا لویا کی بنیا پیا ہاں ہاں لویا کی بنیا پیا یہ اونا ہی گل سمجھی اونا ہی ج گر ٹرکی مر گئے کپ گئے کسے پاسوں سونا بن جائے کئی ملا مرد وے کھے پیچھے کئی پیڑ مردے بغیر جناب جی انگریز تے ہوئی ہلکے نے تے انگریزی جنساں ہوئے ہوئے کسے پاسوں سونا بن جائے کیمسٹری پڑھاؤ فلانی پڑھاؤ کیمیا بن جائے سونا بن جائے تے سدکے جا اس بابے تو جنہیں لوہے کپڑے چلے ہٹ کے تھک چل آ کے بزرگ فرما نے نظر جنا سونا کر د اور نظر جنایا ارے سونا کر دے وٹ دین ہے سونے رب دی، ارے کی سٹ سید ست باوے جت جیدی نظر کی میال سونا ہر ایمان دس ہوئے تیرہویں سدی تاج دارے گولڑا چودوی صدی دا تاج دارے گولڑا میرے پاک نبی سرکار دا غلام اے لوے نو سونا کی کھڑے باقی مدنی واسطے اور جو نہیں نو قسم اس ذات دی کی قبضہ قدرت میری جان ہے میرا محبوب چاند مربیا کوٹیا صحاب بنا دکھان تے سوٹ ہزار روپیہ صحابی دے گلے پا چھٹ دے آہا. میرے آکا چاند اٹھ اٹھ قسم دے کھانے اپنے صحابہ کھوا چڈ دے آہا. آہا. ایمان ایمانسو تا دل کی ہے سرکار کر سکتے سڑک نہیں نہیں نہیں تو جب نبی ولی با مقابلہ با مقابلہ ہو سنی ہو وہابی کے مقابلے میں اور نبی ولی کی بات ہو وہابی کے سامنے تو پھر تو کہتا ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جب سنی ہو مسلمان ہو انگریز کے مقابلے میں تو پڑھنے والوں دے مقابلے تو پھر یہ گل کرے نبیا دی تو ولیاں کی اگریزوں دے مقابلے تو پھر اگلا آخر ان کے پاس نہ کوئی مشینری تھی نہ ان کے پاس کوئی آلات تھے تو کیسے بنا دے ہوں اس کنجر کی کھوتی کھب جانی ہے جدو با مقابلہ انگریز آنا تے دے مقابلے گل آپ جی گل آئے وابی وہی سارا وہ سارے گوشت پا کے سارا کچھ کر سکتے سن جی گل آئے انگریز دے مقابلے وہ جی ہے پھر دیکھو نا یہ تو سائنس دان ہے ان کے پاس تو تمام آلات ہیں تمام مشینری ہے دوربین ہے خوردبین ہے یہ تمام کچھ تو یہ ولیوں کے پاس کیسے تھا وہ ان کو کیسے ہو تو تیری ہن کھوتی کھب گئی ہے ہن تین ولیاں طاقت نظر نہیں آنی مینو قسم ذات دی کرو سائنس دان ایک پاسے مدنی دا ایک فقیر ایک پاسے دیکھو ایک گل تین سناو سمجھاوا بو علی سینا ایک بزرگ گیا امام اسماعیل حق بروسوی گیا کی بروسوی تفصیل البیا شریف لکھتے ہیں بلوچ کڑ گیا آپ نے پوچھا کہ کیا ساری زندگی اور ساکھیا جی مینو چوبی ایک وقت دا پتا ہے جس وقت تے لوہا موم بن جاندہ ہے آپ نے فرمایا جدو بنے نا وقت آئے مجھ دسی وقت آیا آپ نے فرمایا فڑ لوہا لویا فڑیا تو ہاتھ موم ہو گیا آپ نے فرمایا بڑی گل جدو وقت گیا نا گزر فرمایا ہون موم کر آدہ جی وہ تو وکر سی لنگ گیا ہوں کہ میں کر فرمایا منو پھڑا ہاتھ چڑیا تو موم ہو گیا ہوں بولی سینا ویخے بھی بنیا کی آ فرمان بےلی آ تقت کا محتاج وقت سا متاج اج ہی جی میں پرسوں چوتھ کوئٹے کتابہ اتوں کتابیں لیا ایک میں کتاب لیا خواجہ محمد پارسار دی اللہ تعالی نو سلسلہ نقش بندے بہت بڑے ولی گزرے نے خواجا محمد پار رضی اللہ تعالی دی فصل الخطاب لکھ دے لے بو علی لکھتے آخری وقت توبہ کڈ بیٹھا سارے جو جو زیادتی کیتیاں رب تو معافی منگی سائنس چڈی فلسفے چھے قرآن حفظ کیتا نبی دی شریعت سمجھی اللہ اللہ کردیا آخر توبہ کر کے مریا ہے ماں کالا مال بیٹھا تو پتا ہی ہونے لگا ہے بس بار یار اللہ ہوں خدا دی قسم کر کے آنا میرے پاک نبی صحابہ کرام دی روحانیت دے نگاہ رکھی صحابہ کرام نو اس دنیا ظاہر دا فکر نہیں سی ہر ویل فکر اپنی روح تے جنت کے دین دی رہنی रूह का ही ख्याल रखना वे ओली सलाह रे अपने दिल पर निगाह रखनी मेरे पाक नबी दे यारा ने अपने जिस्मू घाटा दे लेंगे सन मगर अपनी रूह के दीन मासा फर्क नहीं सुना देंगे दें। نبی پاک سرکار یار نگاہ ہمیشہ روح, روح دے محل تے سی روح دا محل دنیا دا نہیں دا محل جنت چرب بنایا جیلے بھی روح اے دا محل اے فانی رہن پسند کر دی گھر چسند نہیں کرتی دنیا کا یار کی تاس ہوں میرے پاک یاران دی ہمیشہ نگاہ اس واسطے وہ لوگ ہمیشہ نگاہ جنت رہی سی خدا کی قسم کر کے آنا انہیں جان دی کی پرواہ نہیں کی جل دین بھی دی آ گئی ہے یہ نہیں سوچا ہوں یہ کٹھا کریے خدا کی قسم کر کے منافک بھی ریڈی سن کافر منافق نبی پاکی ویگ کے جیڑی اصل روح والی سی جسم کی سادی زندگی گزارتے سن کافر منافق ویگ کے آخر سن بے وقوف نے یہ پاگل نے ان سمج کو نہیں ان شعور کوئی نہیں جڑے اپنے جسم کے کپڑے ਦਾ خیال نہیں رکھتے यारे तू भी वेख लीए किसी जे जिसमें रंग बिरंगे टुकड़े लगे हो वन, रंग बिरंगे कपड़े जनाब सी फिर खुराक खाने की वारी आई जनाब पुरत कल खाने न खा जरा मिल जाए उस गुजारा कर ला सुुकरा गुजारा होजूर एक खजूर मुंह पावे पानी पी के अपना गुजारा करके बैठ जावे इस दुनिया की बहुते खावन की तलब چڈی بیٹھا ہوئے آپ جناب جدو باری آئے انہوں رہن دی تے کچے ڈارے لہ لوے یا جناب جھگی پا لوے جی حضرت سلمان فارسی س حضرت سلمان فارسی جنہ دے خدا دی قسم کر کے آنا ساری دنیا دے سائنس دان دنیادان ملنا درد در دربان کی دربان دے کتے دربار کے سیانے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کلے آپ نے ہمیشہ مجرد زندگی گزاری ہے آپ شادی نہیں سی کی کلے نہیں گا سرت سلمان فارسی سرکار نو آپ نے جناب ایکشن نے آخلا سلمان تصا مکان نہیں پایا مینو اجازت دو تسے مکان بنا وا فرمایا مسافر کہڑ لنگ گئی ہے باقی تھوڑی رہ گئی وہ بھی لنگ جائے بھی آدھا لجپالا مینو اجازت درور دے آپ فرما نے جب بنا ہی پھر ککھا بنا بھی جے اٹھ کلواں چھت سر نہ لگے جی سو جا پیر کندا نہ لگ بس ایسا ایک بڑا لے مینو بہتے کی لوڑ کوئی نہیں آپ سرکار لے جو سن مجرد زندگی گزاری ہے حضرت نے ایک پیالہ مٹی دا ایک لوٹا پانی دا مٹی دا کا رکھا ہوا جدو جان لگے نے سلمان فارسی دنیا تو دے نے یا مولا کریما اے دو ہی برتن نے یہ بھی آدھا تیرے نام تیر صدقہ کر کے آ رہا وا میرے کو ساب نہ لوی میرے مولا مینو حساب نہ لو جی دنیا تو ہتھو خالی تر گئے ہوں میں وجہ کی دے سن جڑے بے وقوف سن ہاجی منافے کاف رکھتے سن جی آخین قرآن چور سنا رب کا قرآن فرما مینو کما آمنس کالو مینو کما آمن سا رب فرماؤں جدو منافک نو آخیا جا سمان انج لیاو جنا صحابہ نے لایا آد اگوں کی دے سن اسا اوے ہی مان لیا بھی جی یہ اے بے وقوف لائی فرد گل نہیں سمجھی ہوں میری اس گل اس قرآن دی گل توجہ کر صحابہ دی دنیا دی سادی زندگی ویخ کے انہوں پاگل کون آخ دے سن بولو بولو بولو پھر توجہ کر <سحابا دی> زندگی کنہ دی اکبر میں تنا خدا دی قسم کر کے آنا تے جنت اتے جا کے لبنی ہے مرن تو بعد میرے نبی صحابہ دی دنیا دی زندگی سراپا جنت کے ان رحمت خدا رن والے ہوں حضرت سی اکبر فاروق کے آلم مولا علی پاک حسین ورگیا نفک ویخ سن بہ یار ان کھانا بھی سادا انا دا پانا بھی ادا رہنا بھی سی بے وقوف نے جنہوں خیال ہی نہیں اپنا ان چوڑا نو پتا نہیں سی وہ چبڑوں توانو خیال نہیں تے اپنا خیال ہے. تسا سواری جوگے جی سوار رکھتے سواری بغیر تو تسا اپنے اصل نو ماری بیٹھا جس جانم کا پالن بننا تاری دنیا بھی گئی تخرت بھی گئی تے صدقے نگاہ رکھی بیٹھے نے بھی یہ مرنا ہی مرنا مٹی تھوڑی جی جنہ ہے پوری کرو دی ضرورت پوری کرو تے اصل زور رکھو کہ تے نبی تے دین تے تاکہ سادی روح زندہ تے خدا دے بندے ہاں انا دی نگاہ جنہ دی روح تے سی وہ سادہ زندگی بسر کرتے سنفک انہوں کی آخنے سن بولو بولو معلوم ہوا مومن دی زندگی سادی ویخ کے آخے یہ بے ہیں ان کو تو دنیا کی ترقی کا پتہ ہی نہیں وہ سمجھ لے کون ہے توجہ نہیں کی جڑا مولوی ویخے دوسرے مولوی نو تو ویکے آخ یار تیرے کول کوئی بیڈ نہیں کوئی سوفا نہیں کوئی مکان ستھرا نہیں کپڑیاں کا حال کوئی نہیں نہر تھلے جیسے کم دیئے تو بے آئے سمجھے آئے سمجھے آئے آئے کی بے وقوف ہی لگنا اکل کربد اللہ بینس ابد اللہ بنو بئی آخر ہوں نبی بازارہ نو بے وقوف لے پر اللہ کی ਦੀ ہوں منافق کی نگاہ چاہی زندگی والا بے وقوف رب کی نگاہ چ رب سونے پھر الا ہوم ہے رب تیرے جب دن تو بھی سدکے کافر کافر بولے نا ایک گھٹ تو رب اگو بولد دو گھٹ آرا تیرا, تیرا, تیرا مکو ٹپ کے رکھا گا مکو ٹپ کسی وہ خالی آخ دے وقوف نے رب نے آخیا پہلا جگایا پہلو جگایا پھر آدھا بے شک پکی گل جے انہیں نہیں سکھا بے شک بے وقوف نے انہیں آخر سی بے وقوف نے رب آخیا میں پیا بے شک تھی چوڑ گے تھی ہے چوڑ گے سونا مسلمانوں اج میں پیر ویخ جے کسے پیر ویک درویش مکان بہن کا سادہ جہ ککھا دی پا کے بیٹھا تھلے پونجے سفا پیر آدھا ہے بے وقوف اس کو زمانے کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ترقی جانتا ہی نہیں ہے میں آخیا پکا ابولا ابد اللہ بن عبیدی جن سے پیراوک کر گما کرنا پھرنا تین پتہ نہیں مومن کی سادگی کو دیکھ کر اس کو بے وقوف کہنے والے منافق ہوتے ہیں اس کو سمجھدار کہنے والے رب کی سنت ادا کر کرتے ہیں یہ جن بھی جی نو حاکم کوئی لے ہاں حاکم آج حاکم کم ویکے عوام دور کسے نو وہ سادی زندگی بسر کرتا ہے نبی پا وہ کیا खा सा बहना खिलोना सादा मकान साधा की जी जी, जी, है जी छो जी जिसम सवारी ए चंदू कायम रखी बैठे बस असा निगाह रूह देवे असा तई अपनी जन्नत लैनी है रब रसूल फरमान तर्क नहीं आने देना असा किधरे दे फजूल जिंदगी पाए तो सासल जाती रवे तवजो नहीं की ہوں جاج جناب ویک کے انہوں آخ یہ پاگل ہے یہ ترقی یافتہ نہیں اس کو ترقی کا پتہ ہی نہیں آئے سمجھ لے اے منافق دی لنافک بیجنس کافر منافق ویگ کے مسلمانوں دی زندگی نو آنکھ نا بے وقوف لے رب فرمایا خبردار یہ بے وقوف نے لیکن انہوں شعور نہیں منافق نو شعور اور گل میری سمجھی ایک تینو قرآن دے حوالے اور گل سنا توجہ ہے ذرا توجہ نالا سبحان اللہ ذوق نالا سبحان اللہ قارون دا نام سنیا نے نا? یہ کون سی جی کارون نہیں تی پتا یہ دان تھا کارون بہت بڑا دان تھا یہ علم کیمیا جانتا تھا جس کے ساتھ لوہے پیتل تانبے کو سونا بناتا تھا توجہ نہیں کی تھی آخو گے پتا نہیں اب تک نہیں سنیا تج نمیاں گلیں کھیٹا کی بلا تے سنن دا قصور ہو سکتا ہے گلا وہی پرانیاں نے تیس اللہ دا قرآن چ کھولو جو کچھ مال متا ملے ہو بھئی سونے چاندی دے وہ خزانے سن بھائی چالی اونٹ چالی اونٹ وہ او خزانے دیا کنجیا چکتے ہوں سن کنے اونٹ تیرے پاکستان دا تے خزانہ ایک اونٹ ہی پھارا چک کے پورا خزانہ ہی لے جائے کی خیال ہے بلکہ اے پوری گورنمنٹ نو نٹان دے پیچھوں بن لوگے تو سارے کھچ کے لے جان خیال لیکن وہ چاری اونٹ تو چکتے کی سر چابیا ہوں جابیا چاری اونٹ چکی کھڑے نے وہ خلانے کن گے بھائی بھئی سر مثالہ بن گئی دنیا چارون فلانا بڑا قانون ہے ہوں وہ کارون سائنسدان سی سران فرماندہ کہ قارون لگا میں نو جو کچھ ملے او حلا علم؟ اس طرح لگا میرے کو علم دی وجہ سے سارا مینو ہے تصویر ایوا کئی جانتا جی اللہ کا احسان ہوا تو یار لیاؤ اتے قرآن پاک کھولو اس کام کو انگلش سمجھ آتی ہے قرآن سمجھ نہیں آتا رونا صحیح ہوئی وہ کہ لگا مینو جو مل ہے میرے علم کی کمال علم کا کمال ہے جدو ہونو اپنے جد ہوں کمال علم دے کمالج پیانا سائنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے تے نکلے آکڑ کے کیونکہ آکڑ کا اسلے یہ بندہ جیسے وہ سمجھے یہ سارا کچھ میرا ہے, تے جی سمجھے تیرا ہے سبحان اللہ! توجہ نہیں کیولیا جن جو کچھ لیا جیا میرا کمال نہیں رب سویا تاہو لکھ چکرے تنہوں چاہوے کھوں لکھ چکرے جنو چاہوے لکھوں ککھ چکرے تیرا کم ہے میرا کمال نہیں پھر وہ کدی آکڑا نہیں وہ پھر چک کے رہوں پتا دلا وہ دیر نہ ل توجہ نہیں کی تھی جڑا سمجھے نا یہ میرا علم ہے میں ایک سائنس رکھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے آکڑ دور وگوں پھر رب نو رب ان من نہیں نہیں سمجھنا ہی نہیں ہوں جدو کارو نے آخیا ہے میرے سائنس کا کمال ہے میرے سائنس کا کمال ہے قرآن کھول کے ویک آ کر کے نکل سونے چاندی زیور اتے سجائی اے سجائی پھر دے گا خبر گلام انہوں ਤੇ زیور پوائی پھر آ کر کے نکلیا دو قسم کے بندے ہو گئے والے ایک ویکیا ایک نے ویخیا تگے یا لئی تلا مسلام یا کارو کاش کدر سانوں بھی یہ کچھ لب جا جا کارون جو یہ ملیا ہے یہ سان بھی مل ہے ایک ٹولے نے اے تمنا کی تھی دوسرا ٹولا وا کال اللہ بھی تو لہم ذرا اللہ پہلا چول سی چول ٹولہ سی جڑے آخری سن پہ ہائے ہوئے اندر آئی ترقی سڈے کول بھی ہوا جو کچھ مال سڈے کول بھی ہوں ہوں اللہ فرما واقعی نل وئی لا ثواب اللہ سوا خیر سب نب سونا فرماؤں ہوں ان لوگوں نے آخیا جڑے علم والے سن کون سن جڑے عالم سن عالم علم والے کہنے لگے برباد ہو خراب ہوش منگن دے اللہ کی جزا جو قیامت کے روز ہوگی او مومن واسطے عمل سالے والے واسطے اوہی اچھی جے توجہ نہیں کی گل سن جی بے وقوفا آخیا کہ سڈے کول اے مال کارون دے ہوا تے علم والا بے علم آخیا کی ہو اے سن بدن والے جڑے صرف بدن دا علم رکھتے سن ظاہری دنیا کا علم رکھتے تھے لیکن حقیقت کی خبر نہ تھی اے بول اٹھے ہاں کدھر سڈے کول بھی تے جڑے سن روح والے تے جڑے دے سن حقیقت روح رب آخیا وہ سن علم والے علم والے آخیا علم سانس دکیر زلیل جنت اظیمو تصا کہ منگتے جے لو جی گزریا نا تو جدو سائیاں آیا آڈر حکم تے کارون دا مال متا پہ جانا ہے زمین جڑے نئے وہ پہلو پہلا ٹولا او جسم والے بیلی ظاہر نگاہ رکھنے والے حقیقت کے علم سے بے خبر کہنے لگے چنگا ہی ہے اللہ سانو نہیں تے ویخا جے کی اثر پیا ہوں سو تو بان تو بان تو بان جی معافی معافی بس ٹھیک ہے اوی سی آ جے دال ساگ ہے نا بس اسی طرح ٹھیک توجہ ہوں گل سمجھی جیڑے سن علم والے روح تقیقت نمجن والے وہ پہلو ہی دال تزارا رکھے کھڑے انہوں نے کہ سانو رب کی جزا چاہیے جی جنت رکھی سو لب جائے سات جڑے سن بےلی سائنس والے تو ظاہری ٹکر پانی والے آئے ہوئے یہ جڑے کابے کاندہ کانو بھی گل پھر جدو فریا گیا تو پھر کی آدھ نے کبلا ہوں سن جا دئی علم والا او تے ہمیشہ سادگی پسند کرے گا निगाह रखेगा जन्नत रूह देते जेवकूफ मुनाफ चल उस हमेशा निगाह रखनी जहर ते, ते जदों बजना छोटा फरीचने वारी आनी है रगड़े की फिर आखना तौबा तौबा तौबा मोली जी उ चे स راک اللہ اتے تینوں یہ بھی گل سمجھا جاواں معلوم ہوا علم علم وہی ہے خدا اور اس کے رسول کے نی جس علم سے انسان کو یہ سمجھ حاصل ہو جائے کہ نگاہ و دی جنت تے روے دنیا دے کسیان دے تے نہ رہے ہاں نہیں تے رب نے قرآن جڑے کارو نڈے کو ہوب ان قرآن حکیم اندر علم والا نہیں آکھیا جنا آکھیا سی یار جنت چنگی تسا ایمان نیکی نی زور رکھو لبے گی بلے بلے آخیا رب آخیا وہ علم والے نے معلوم ہویا علم وہی ہے جو جنت کی سمجھ دلا علم وہی ہے جڑا جنت دی سمجھ دا وے ہوں بہلی توجہ فرما خدا دی جی قسم کر گیا نا وہی قارون دا حال ایک پاسے رکھ لے جہان ایک پاسے رکھ لے مولا دا قرآن کھول لگریزوں دے کولو ہی کرون والے خزانے آئے تے آخر بھی کی نے ہماری سائنس کا کمال ہے وہ جی کارون آخدا سی کوئی رب نہیں سارا سڈے سائنس دمال ملیا وجہ لیا ہوئے اللہ دا رب جے اللہ فرما جا نے سامنا نہ آخیا بکوفا لی رب کی دے جائے رلک کھول دینا جدو چاہتا رلک تنگ کر دین فرمائی جی ایوی گل ਹੋਵੇ। روزی ہوگی تو پھر بے علم بھوکے مر جی کو جناب روزی نرستے نے کوئی ان پر روزی ویچ رجے پہنے اے رب دی اللہ اللہ توجہ نہیں فرمائی لاک سبان اللہ ہوں خدا دے بندیاں سدگے جا میرے رب العالمین نونے نے سمجھائے کارون زمانے کئی ہون گے ہوں انہوں ویگ کے جڑے آخ گے ہائے زمانہ بدل گیا ہے مولی جی اب کیا کرے چڈنا ہی پینے وہ دین کو السلام علیکم وہ کیوں دیکھو نا جی کاش ہائے دیکھو انگریزوں کے کیا کیا, کیا محل ہیں کیا کیا سوارے ہیں کیا کیا پوشا کے ہیں کیا کیا ان کی خوراکے ہیں کاش کے ہمارے پاس بھی ایسی ہو وہ لانا تو ای ہی کھل گئے جیڑا ہی نہ سیا دتا ہجمیری وگو جہ علم والا علم والا علم والے آخر جی کدھر ویسد کدر ویکن بہ گے سن میرے نبی دی حدیث اللہ در سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن خدا دلا تمنا کئی لامانا بے ہی ازوا جم نبی سونے جو کافر نو ورتن واسطے اثا مال دل نگاہ اٹھا کے ویکھی نا جدو دے مال سامان آدھے سن میرے پاک نبیے دلوے اپنی اکھا مبارک دے کپڑا رکھ لیں دے سن تاکہ میری نگاہ بھی ان مال تے نا جاوے مطلب رب سونا دسنا پی پیام سمجھی عظیم وہی کچھ ہی جی جڑا ਜਈ دین دتا جس دین کی دی دولت تو جنت جائے گا رب کا کورب پے گا ہمیشہ رحمت والی زندگی پوے گا نگاہ رکی بے لیا کارون وہ کارو بنے بیٹھے نہیں دوسل سکولی آخر ہائے ہوئے ہونا چاہیے اگو انگریز آخری نے سڈا علم کا کمال سانو رب نہیں دتا یہ سب سہج کا کمال ہے آخر یہ اپنے خردے نہیں کلوندے پروفیسر بھی پوچھنے میں ہاتھ رکھ مالویوں کو کیا پتا یہ تو ہمارے علم یہ سائنس نے. نے کیا کچھ کر دیا لینا چاہتا سو جی میں رب قانون نال دے کے آزمایا تو اس کمزور نے خدا نو تے تے تے تے نو نے بلایا اپنے ش نفس کے شیتان کا بل بیٹھا برباد ہوا رب سانو آزمایا میں کافرن کے ہاتھوں بنوانا ہر شاید یہ سبر والے نے یا اے والے ان کے دے بھلا یا میرے را کار آگوں سائنس کے بڑ کھلوتے رب جاتا رہا جہاں نم کا بالن بن بیٹھا خدا دے بندیاں میرے نبی یار بھی سارا کچھ کر سکتے سن توجہ نہیں کیتی کی پر ضرورت تک رہے ہیرس توجہ نہیں کیتی کیرس نہیں کیتی ضرورت تک محدود رہے کھان پیو پاو بناو اپنے آپ اک حد رکھے ہوئے جس حد نیا جی کے اپنی آخرت کما لے انہیں اگان نہیں بدل دسا ہر گئے تجو فرما پھر نتیجہ ہے نکل رہی جدو بندہ پتن پرست بنے روح پرستی ختم ہو جائے روح کے خیالات ختم ہو جمی گل نکلتی سفت کہ بےغیرت بن گئی غلام سہن بن گئی اپنے ٹھیک ہر گلامی شاطانی قبول کر دے ہر سلت قبول کرد جب والا بندہ بن جائے تن پرست بن جائے پھر غیرت بھی اس دے اندر نہیں آ سکتی خیرت آئی ہمیشہ آزادی آئی جدو بندے رب سونے دے روحور دا خیال رکھن والے بندے نے رب دے دین کا خیال رکھن والے بندے نے تے جنت دی طلب والے بندے نے توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ ہر گل سمجھی میری آج مثال وہی کہ جیتی جناب والا اصا, اصا یہ چیزوں کی ہرسج جی جی پہ اصل صاحب آئے کرام وانگوں سادگی چڈیے جیسے جیویں ہیرسج پہ گئے اج نتیجہ ہے نکل آئی آپا رک لگی ہے رک لگی भूकड़ ए लग गई हम पूछड़ भी भरी खड़े पूछ भी भरी खड़े भी ना उदाह रसूल का पता रह गया है ना हलाल हराम की तमीज रह गई है ना उस शिगिर फर्क रह गया है ना व्डे छोटे का पता रह गया इंसान तवजो फरमा महज तन परि की वजह جانور بن بیٹھا روح پرستی وجہ بندہ فرشت افلال بن جایا اے جو ہے کوئی نہبحان اللہ علامہ اقبال نے من تے تند تے بڑا کچھ لکھا دنیا آه جدو بندہ وڑے گا کی مطلب ٹھڈ تے تے جسمے پاسے آئے گا تے اتے نرا مکر مکر فراڈ چکر بازی ظلم زیادتی لوٹ خسوٹ جھوٹ ہر لانت اس طبقے نظر آئے گی اور جیڑا وڑے گا نا روح والے پاس ہر خیر ہر نیکی ہر صدق ہر اخلاص ہر شعور ہر حقیقت پسندی ان جائے میں مثال دینا بے لیو اے دسو داتا حجویری کسے نو نقصان پہنچا گے کیا باقا کیا باقا ہو ایسے انسان نہیں جسے سر نہیں دے کسی فراڈ کسی ڈاکا کسی کی عزت اے فقیر نے اے سارے روح والے ہوں کی ہوں نے روح والے مزال جی یہ روحے پاس ہر خیر ہر نیکی ہر صدق ہر اخلاص ہر شعور ہر حقیقت پسندی ان جانی میں مثال دینا لیو اے دسو داتا حجویری کسے کو نقصان پہنچا گے کیا وہ ایسے انسان نہیں جڑے کسی نہیں دے کسی فراڈ کسی تاکہ کسی کی عزت نے اے فقیر نے اے سارے روح والے ہوں یہ ہوں روح والے مجالے جی یہ جانور کوئی کم آ جائے یہاں ہمیشہ انسان والا عظیم کام کرنا ہے مد مقابل جانور سفت جیخریاں ہوج دی تن پرست دنیا چیخ جا روح نہ آشنا خبر ماہ ایک جسم یگ رات جسم واسطے دن جسم وہ ہتا کے نماز جے پڑی ہے نا تو بھی اسے ٹھا خدا بھی قسم کر کے آنا اس وقت روحانی اسلام نہیں مادی اسلام ہے جی کوئی نیکی کرنی ہے تو وہ بھی اپنے دنیا واسطے کرنی ہے اخرت کا خیال کوئی نہیں رہا میں مثال دینا جی کوئی ہسپتال بنوا تو مقصد ہونا ہے تو ووٹ بن جان میرے <تصفح> یا پھر یہ آ لوک میری شہرت ہو جاوے پھر یہ آئی ہسپتال بنوا لینا میریا فیکٹری نے ٹیکس میرے سے نہیں لگن گے چلو ٹیکس تو بچا لوا گا توجہ نہیں نیکی کر ہیں لیکن مقصد کی ہے دنیا ہے آخرت نہیں تو یہ آدر نہیں مادی اسلام روحانی اسلام میں جو بھی نی کرنی ہے اس واسطے کہ ایتھے ادھر نہیں آنا Oh, نماز پڑھتے نماز میں سارے بڑے بڑے افسران کا طبقہ سیاسی شیاتین کا طبقہ نماز میں کھڑا ہونا یہاں ہال اج کرنا فوٹو فوٹوگرافر پہلو اگوں کھلوتا ہونا ویخیا جی کدی فوٹوگرافر فوٹو فوٹو فوٹو اخبار میں آ گیا جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہوں کیوں کنجر فوٹو پہ اتر آدھا ہے کس واسطے تاکہ لوگ ویک آخر بھائی ماشاء اللہ بڑا دیندار بندہ ہے لہذا جو میں کفر کرنا وا ہاں جو چورے ٹھہرنا ایک فوٹو نال چھپا لوا توجہ نہیں ساری جسمان ویخیں گا توں عید نماز پڑھ کے مرادوں میں جیڑا ہو اگو فوٹو پہ کھچتا ہے اون دی نماز چٹ کرائی توجہ کی پڑھ رہے تو ہوں اندھی چٹ کرائی ماہر کا خاطر میری بلے بلے ہوئے آخر بڑا نمازی وہ جی سبحان اللہ جی حج کر شیتان تو بس یا کر فوٹو گرافر نے ہاں جی انہاں نے نہیں کرنا کیونکہ وکھایا جو سارا کچھ اتنے وہ اوتھے داتا ہجمری ورگے نا جم کرتے اچھا یہ تھوڑا وکھا وکھا تو رب بھی توجہ نہیں کیبلا تو فرق سمجھ لن والے کدی اخلاص نہیں رکھن گے جسم پرست کدی خدا دی قسم کر کے اللہ کدی انسانیت والے کم نہیں کر اگر انسانیت ہوتی ہے تو انہیں لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنی روح کی اصلاح کا خیال رکھتے ہیں جب روح کی اصلاح ہوے ہوں میں تینوں آخری گل سمجھانا سوار دی نیت چنگی ہو سواری سیدھی دی رہتی ہے کہ نہیں بولو بولو ان ڈرائیور جو نیت دی صحیح ہوئے گڈی میں صحیح چلانی ہے تو وہ آپ جائے گی سیدے راہ جرائور بگاڑ پایا جائے اون دی نیت ہو میں جڑا کھڑا نا وڑا یا کمبا وچ مارنی ہوں سواری کی کرے بچاری وجہ کی تھی سواری کی آپ بچا بچاری ہے سوار دے کب ہوں کھوتے سے اتنے بندہ بیٹھا بندے دا ارادہ بن گیا میں دریا سٹنا کھوتا جاوے گا کہ نہیں بچے مارنے نے پچھو سات چھوٹے کھوتا پہ باہ کر کے اندر جاؤ ارادہ بن گیا میں سٹنا رو ہی نالے ہوں جا کوتا قبلہ اسلام ہے روح تے نگاہ وہ اسلح ہے روح دی کی مطلب روہ بندے دی بنے نبی دی تابے دار جسماپے ہوں روح دے اندر دونوں خدا ہوا مارے گی جس میں ما ڈاکا مارے گا ہوں اندر روح اندر روح جدو ہوئے ڈاٹا ہجیری ورگی انہ ہاتھ جے اٹھے گا تو بھی خیر پیر اٹھے گا ت زبان بولے تاوی आ, کان سنے تاوی خیر انہیں پورے جسم نیے نبی پاک نے فرمائے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے او کی مطلب جو دل تے دل ہو جائے ٹھیک تے پھر دنیا ویچوی جسم ٹھیک قبر بھی ٹھیک نہیں کی جی اس روح بگاڑ پہ گیا ہوں میں گل سمجھی جی روح ہوئے شہدے باہر شہید باہر جان د چلو ریاض گر یہ تو فلم دیکھی ہونی ہے تم ریاض گجر یا سلطان رہی آ رہی او اس سواری نو ندی لا کدی نچا تو وجہ نہیں کی کدی یہ لٹ پاوے گا کدی یہ ڈاکے مارے گا جی اج کل تھا تھانے ہوں موویاں بھی تھا تھان تھانے بنتی جی روڈ پہ جاؤ موتر وے دے مووی بندی بنتی و کی پک کر دیو آخ یہ ہماری تمہاری سکیورٹی ہے میں خراب ہو جرم روک دے مووی جرم روک دے پھر مووی بناوکے کدینا پسا و ڈاکے رولا پہ موویا بھی بنتی ہوں تصا مووی بناؤ ڈاکے پہندے پہ فائدہ کی مووی بنا خیر کمیوں اللہ دی مخلوق ڈرام میں رچائی کھڑے جے یہاں مویا رکتے جرم جو رکتے ہیں روح دی سلاح رکتے ہیں حضور دی امت خوف خدا دلاو آپ رب دف کروا ملاو نہ مووی نہ اصل کی ہر بندہ دوسرے پیاہ خود محافل ہوگا ایمان نال میں تسمیا پیا نہیں اسلامی ماحول ہوگئے اسلامی ہر بندہ دوسرے در نوے سمجھتا جی اپنا میرے نبی وچوں کسے نے جے جانا ہے نا جنگ دھیدا پیا خیال رکھتا جو ضرورت پوری پیا کر اپنا گھر ہوتا ہے اس نگا, نگاہ دوسرے گھر ویخر وجہ کی ہے کیے میرے دے دین نے دی روح نو سوار دتا ہے आड़ा आड़ा تے روح سمری ہو تے جس ماپے سمر گیا سوار سیدھا تے سواری आपे आपे توجہ نہیں کیون بےلی آ زور کیڑی گل تہ پیا لگتا ہے بھی سوار بگاڑ کے رکھو روہ نا خدا کا خوف آن دو تعلیم یہو جی دیو جس تعلیم چ خدا دا تصور ہی نہیں رولا ہی موقع رب کا پتا ہی کٹو جمہوریت ہو سیاست ہو جمہوری تو جمہوریت میں کیا ہے جمہوریت ایسا نظام حکومت ہے جس میں خدا کا تصور ہی نہیں نہ حکومت میں خدا کا تصور اور نہ تعلیم میں خدا کا تصور بانڈتے گئے بگیار کول تو تکھیں اور بکریاں بھی راکھی ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا ہمیشہ رحمت کے ساتھ اس وقت چلتی ہے جب دنیا کی فلاح نبی کی شریعت کے مطابق ان کی روح کی کر دی جائے جس دی روح دی خدا, دی خدا دا خوف جس روح کی دی دی مارفت جس روح نو رب سونے کی محبت اللہ دی مخلوق دے بھی حق پورے کر دیے رب سونے دے حق بھی توجہ نہیں کی روح دے اگلے کمال تکرے نے نا دنیا دی رحمتہ ہوئی تن دسنا پیا اگلے کمال وکھرے نے کہ روح کمال ملتا ہے جہا بندہ روح اپنی نو مسفا کرے نا مسفا کر لو اس جسم دیاں غلازت نفسانی خواہشات ختم کر کے روح الاڈا کر لے پاک کر لو خدا دی قسم کر کے آنا نہ دی طاقت کا مقابلہ پھر اس روح نو وسط نہیں مل جاتی ہے کہ ایک جسم چوڑی ایک روح کام کر ل میرا غوث پاک میرا سبحان توجہ سبحان ہے میرے غوث پاک میرا سرکار دی ایک گلام آن کے دعوت کی آپ نے وقت دے مثلا دوپہر دے وے لے تیرے کول دعوت کھاوا گا ایک دوسرا آ گیا ارد کردہ لجپالا مہربانی فرماؤ مجھ دعوت جناب کی دی چاہیے آپ نے اوہی وقت جڑا پہلے نوتا سی دوسرے نو دے دتا تیسرا آیا انہیں لج لجپال آ مینو جناب دی ضرورت میری دعوت قبول فرماؤ آپ نے اوہی وقت جڑا پہلوں دو نو نتا سی وہ دے چکریبن دس بارہ نو وقت اندر دعوت قبول فرما کے سرکار نے دے وقت ہوں جدوں واپس گئے سارے پریشان نے بابے ہور ہر کسی نوی وقت ہے ایک ابد ال کادر جلانی وقت بارہ بندیا نلیا کہ دعوت کھان گے جدوں وقت آیا ہے میرا سات ایک وقت در ہر ایک دے گھر دے گھر اندر تشریف فرماسی ماشاءاللہ وجہ کیے ان روح مبارک نو مصفح کیتا ہے نفسانی خواہشات کٹ کے مار کے جدوں روح صاف ہو گئی ہے ہوں اینی قوت آ گئی ہے ایک روح رکھا دا روح دھار لینی ہے ابھی بھی غوث پاک بیٹھا اوے بھی غوث پاک بیٹھا وہ بیلیاں ایک کمال روح کے وکرے نے پر روح کی سلح دوحانیت کی سلح دنیا فیل ملتا ہے انسانی معاشرہ رحمت والا بن جا اج خدا دی قسم کر کے کرکان دنیا یورپ دیاں مثال پیش کر ہے اے ڈھگی قوم میں ساری اے دور کے ڈھول سہانے یہ لگتے ہیں یورپ دے اندر جنا جرائم نہیں دنیا دے کسے کونے جرم نہیں ہوں خدا دی قسم کر کے آنا قتل و غارت سب تو زیادہ اوتھے ڈاک سب تو زیادہ اوتھے جوا سب تو زیادہ اوتھے فساد بلکہ اجیخ لرکت والا دیا برکت جو اس ساڈے ملک دے پہا نے ہوں تھان تھانے ایسے فساد اٹھے کھڑے نہیں ایتھے اتحاد کا پتا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا نہ حلال ہرام तवे दा दाने तड़फ देने वजह की हैजा उद्यम नहुलसत उठे पईय असा भी पन प्रस्त बन गए रूह अपनी नुला बैठे हा خدا کا پتہ ہی نہیں رہا ہوں دشمن بن بیٹھے ہیں نہیں سمجھنے ایک برکت کی چیز ہے برکت دی چیز جی کاروبار ذرا کمی لگے حافظ بلاؤ قرآن دیا دو چار سورتان جا پڑھاؤ تاکہ کاروبار چل جاوے ایسا دین نو اس کا دی رکھے یا اس کا کام رکھے جدو ابا مر جائے یا اما مر جائے ہاں فل بلاؤ دو چار سورت پڑھاؤ ابے نمر چ رکھ دے بخشا جائے بس آپ قرآن دین نالے تعلق رکھی کھلے ہالکہ بندوں کا دی جا او انسان دے سارے روحانی نظام دی سلاح کرتا ہے اے برکت دی شے نہیں خالی انسان دی ضرورت یہ بغیر بندے بندے دے وانگو جی سک دے توجہ نہیں فروائی بندے دے, وانگو, جی سک دے, فرمائی بندے دے وانگو بندے جی سکتے ہاں اسلام گیا تے بندہ جانور اے تن پرست ہوں ویخ ل میں تین مثال دے کے سمجھاوا جانور ہوں نا جانور جاندھا خوشبان آن آن انسانی روح نہیں او خالی جسم جوگے ہوں تو پھر ویخ انہ حال کی ہوں لڑائیاں ویخ مارنا ویخ بڑھنا ویخ چیرنا ویخ شیر بگیاڑ کتے بے کی اشر کرتے ہیں ایک دجے نال بس جدو بندے کی روح اندر جائی نہ مر نبی کل دے کے سمجھیے بگیار یہ کتا یہ بلے انسان نہیں بلکہ میں گا کتے تو آخانگا خدا دی قسم سن میں مجھا مجھا نہیں وہ مجھاں کا جڑا وچھا گئی وچھا کٹا بہ مجھ کا مچھا کٹا ڈنگر کا اندی ماں مر جائے نا تو او بھی کئی دن اترو اکانگا رہے میں خود دیکھا ڈنگر کئی دن کھانے نہیں بھی ساری اما مار گئی توجہ نہیں کی تھی. جانور ہو کے کھانا پینا انہوں ماں ای پیار ہوں بے. تے پیو ہر اپنی جن سے اپنی ماں ہے لیکن خدا کی قسم اج ترقی یافتہ جنو انسان آخر اپنے ماں پیو نال ڈنگر جنہ بھی پیار نہیں جن رن تعلیم یافتہ جس کو ترقی یافتہ مگر عورت کہتے ہیں ان بچوں کا معاف پار نہیں وہ دھ پا گوارا نہیں کرتی میرے حسن چ فرق نہ آئے مجھ مجھ بچے دھو پیا کے خوش اتار دی او ادو جدو بچہ منہ لا ایماندار دسے میں مج کہ مجھ کا بچہ تھن منہ لاوے تے ماں خوش ہو کے سارا دھد تھے لیا وجہ نہیں کی سدکے جاج کی ترقی یافتہ بڑھی تو جیڑی سکل ہو میں بچے نو پلاوا دھو میرا تو حس بھی خراب ہو جانا دس یہ اپنی اولاد کی نہیں مرضی ہے پیار یہ تو مل سمجھ نہیں آئے جنگل چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے خدا دے بندے آتے میرے رب تو نہیں آخیا کافل جانور میں بلکہ اور سن تبجو تبجو ادھر میری گال سن وقت تھوڑا ہے اور تینوں گال سناو میں بلی ویكھیے میرے مسجد درد بلی نے بچے دیتے ہوئے جدڑ اس بچے کڈے نے نا جی مزا لے جو بچوں کو دور پوکھے نانگے گئے پئی بچہ ایک ای ہون لگے نا فٹ پیچھے جی وہ چوکے لا میں ویختا رہا یار لا کریما یہ بلی نچوں کا ایڈا خیال یہ بیٹھیے کسے پاسے جاتی نہیں پوکھے نانگے جی بھی بیٹھیے وہ درویز ساڈے ج کس ویلے ہوے تو انہوں روٹی برکی یا دھوپ اتنے پا دیکھ را کریم یہ ساری ترقی بڑھی بچے ہوں کتنے پہ وہ دفتر گئی پھر دیے کیوں جی ہم کمانے نہیں جی ہماری ضروری آتی بہت زیادہ ہے کیا کرے خرچہ باؤ تو میرا مرد جو کماتا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا تو مجھے اس ساتھ کمانا پڑتا ہے وہ میں کہا کہرا پٹھا گول بلی اپنے بچوں تو دور نہیں پی ہر تو کھانا خراب ہوس بڑیا تچوں دا خیال نہیں تس بچے چھڈے دے تو اگلے دا خیال ہے بچوں دا خیال ہوں کھنے رکھنا ہے ڈیڈی گیا ایڈی گئی تو بچے جاؤ کسم کھاؤ جاؤ دریائے آئی خدا بھی قسم کر کے آنا جدن دا بندہ بنے جسم پرست ادر کا بن گئے ڈنگر اے پجاروں تے بیٹھا ڈنگر جہان بیٹھا ڈنگر اس ڈنگر کوئی پتہ نہیں انسانیت کیا ہوتی ہے اولاد کیا ہے ماں باپ کیا ہے اچھا او تے سنائیے ماں باپ دی گل کو حال ویخ اج تھی جی تن پرست یہودیت دی تعلیم ملی ہے تو تھی ماں پیو نو دی نہیں خسم باروں باہر کی کڑی ہو دسو ایتو سو اخبار ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر لڑکی نکاح کر لے تو ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل جائز بلکہ میں اگلے دن ضلع ملتا مظفر گڑھ گیا تقریر تے اتے کسی پیر ملتان کا بغیرت کوئی ہے سی او اس تکریر کی اس آخیا ان چھیٹھی لکھی انہیں آخر جی والدین کی مندی کے بغیر لڑکی آگے نکاح کر لیتی ہے جائز ہے اس نے کہا جائز ہے اور ساتھ ہی آخر والدین کو میں کہتا ہوں اب سختی چھوڑو پھر میں اتے چٹھی بھیجی گئی اس مسئلے دی میں کیا یہو جہ بغیر دگڑ تلے گولی دے کے سوے سو سمندر کے اندر یہ ڈڈو کچھو کمے تاکہ دفلیاں نہ جاوے بغیرت لاش مسلمانوں نے بغیرت کر دے گی میں کہا سوڑے بھائی مانا تو نبی دی شریعت دن در دخل دیتا تو وال بچیاں سبق پڑا یہی ماں باپ تو بغاوتا تنو پتا نہیں نبی کی شریعت میں والدان کی رما خدا کی رما ہے حد جو نہیں کیتی ایماندار دست والدین راضی ہو تو رب ہو بے شک نبی پاک نے فرمایا والدین کی فرما برداری فرض بے شک بے شک جائز کام میں نجائز میں نہیں جائز کام میں والدین کی فرما برداری نہ فرمانی حرام کبیرا گلا تو میں کیا بے زمیرہ تو انہیں پیا والدین دی رضا مندی تو بغیر کر لو تجزے ہوں میں مکالے والی گل بغیرتی مننا یا میں رب دے پاک محبوب دی منا ایمان دسو بھائی والدین کی فرمانی جائے گا یا حرام ہے حرام بولو حرام حرام اند حرام اند حرام اند دی رضا مندی حاصل کرنا فر ہے یا نہیں جا آ کے بارو بار ہی تو پھر انہیں مسلمانوں دی اولاد نا سبق دیتا ہے ماں پیو کا سبق دے رہا ہے نمبر ایک نمبر دو میں نے کہا ظالم تینوں ایسا نہیں پتا اپنے آپ شادیاں ہولو بدکاری ہوں بعد چ نکاح ہوں تھا تو مسلمانوں کی عزت رولنا چاہ ہے توجہ نہیں وہ کی تھی جیڑا کڑد اللہ اخبار یا کسی طرح بیان داری سمجھنے والی اور انتی یہودیاں دی نسلیں ایک تن پرستہ دی اور آدم منافک دی مرا نبی کی شریعت میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نکاح تو بعد کی بات ہے والدین کی اجازت کے بغیر ماں اولاد تو قدم اٹھا نہ اٹھائے تو پھر آئے آل آل آل توجہ نہیں کی تھی آل آل آل ایک قدم نہ اٹھاے والدین دی اس اجازت تو بغیر نمبر تین میں خیال ظالمہ لڑکی مسلمان دی عورت تے پردہ واجب ہے تے کار دے ویچ رہنا واجب ہے رب دا قرآن ہے تو بئی مانا باہر اکھ مٹکے کر کے جی خسم گی وہ باہر جائے گی تو بنے گا جب اسلام باہر ہی نہیں توجہ نہیں کی بے مان جے کڑیاں دے اپنے آپ ہاں رشتے نہیں وہ توڑ نہیں چڑھتے ہوں گل نہیں سمجھی میری والے سبحان اللہ ماں باپ جد رشتہ کرنا ہوگی نا ایک نو اگلے پار ہے کوئی پیچھے بیٹھے دوسرے اگلے نے ہزار وار کہ ساڑی اپنے ناپ کرے تو اس نے تو ویخنا ہی کوئی نہیں ہاں جی اس نام مراد نت آ گا میرے ہونا کی پھر چوتھے ڈنگ چوتھے ڈنگ اگلے سمجھی اولاد تی ماں پیو تو بغیر باہر بار ہی سارا کام سکول کرے می باہروں بار کرے ابا ہوں میں پوچھنا وا یہ جمن واسے کد لی بیٹھا نہیں اور دسو سہی اس نے یہ تٹی ساف کی موتر ہاتھ مارد سردیا جاگتے رہے, جاگ دے رہے گرمیاں نو اپنی نیند خراب کی پکے چل, چل چل کے سوتے رہے ان کے نتیجہ یہ نکلو اپنا منہ کر کے جی پی او اپنا کر کے پہ جانا ہے پھر پیو پترو اور کوئی میری تے سوچ لو ہوں برات لے آؤ کوئی میرا نک بھی رکھ لو ہوں آک کا جا رکھنا نک اپنا ادو ہی گوا بیٹھا سا جدو پڑھائی تو اگریزا والی پڑھائی آئی جس لال رو ہو جا مل گیا ہے جی تیرا نک ہو تو تعلیم روح والے والوں سبحان اللہ فرچھ تو سدکے اس اسی تو رو پرست مذہبان پیو نکاح کرتے سن آدھے سن دئے اسا فلانے نال تیرا نکاح کیا منہ نہیں سی بولتی اکانچوں اترو چا و گی ماں پیو سمجھ جانے سن تھی راضی ہو گئی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ایمان دسو ایون ہے سی کہ نہیں میں ہالے بھی ہوں تو وقت والی آ میں ہالے بھی کئی علاقوں میں دیکھا جیتے انپڑھ ہوتے کار پردے دار ہونا ماں پیو پڑھا تو خبر لگتی ہے نا تو سات دن منجی تات دن منجی پیا رہی ہوش نہیں ریبو حیات آپ کرتر مجھا کے جواب دین منہ نہیں بولنا بخت والی ہوں آبے آب نولن کی لوڑ ہی کوئی نہیں تھی آپ بولی کھڑی توجہ نہیں کیختالی آپ ہی بولی کھڑی ہے خدا بندیا یہ ہے تن پرست آئے نہیں انسانیت دنیا تو ختم ہو گئی اے جانور بن گئے تے روح والے جڑے سن ہائے ہائے ہائے او دنیا چنسانیت ونڈتے ہیں رحمت ونڈتے ہیں ادب ونڈتے ہیں انسانیت شعور جو کچھ ہے صرف اور صرف دے دین وال سبحان اللہ لو میں تینوں ایک گل آخر سنا کے سیکٹری خارجہ میںاڑی گیا تقریر وہاڑی جلد تقریر گیا ڈاکٹر آصف صاحب گل سنائی میں گیا اسلام آباد شاہ فیصل مسجد دے کول اکیڈمی اس اکیڈمی دیک میں آ کے پڑھتا رہا اتوں ایک ڈاکٹر سی نام اللہ خان پروفیسر اس آ کے گل سنائی بھی سیکٹری خارجہ محمود نام سے او پٹو دور دا سیکٹری خارجہ یعنی جنے وزیر خارجہ دے سن سارے سیکٹری لیا جی وہ دو بروڑا ہویا نا ہوں انہیں ساری جمس بنا دیتی ترقی آفتا بڑھی بھی بختالی سارے مڑ یہ بڑھی نرقی کر جان نو بندے بڑھی نوڑ نہیں رہتی تے بندے بڑھی کیوں توجہ نہیں کی ہو ترقی گئی ہوں اسلاتی ہوں جب بڑھا ہوا نہرقی والی ہو مارے دکا ان کبھی سیکٹری خارجہ اہ رتا جائے تو کدی اڑتا جائے تنگ ہوا بھی میرے اولاد بھی خیر او تنگ ہو کے شاہ فیصل مسجد گیا کسی آخیا مسجد جا اتے گیا اگوں پتہ نہ ہوجو ہے تے کی کرنا پہننا اتے خیر انہیں جا کے لوگوں کے پٹھو سیدے ہاتھ پیر مارے مار کے فارے گیا لوگوں نے ویخ لیا بھائی بندہ کوئی ہے انہاری آج لگتا ہے کسی طرح پھنسیا پھرنا خیر ہو جناب مولے ہو گئے نے آخیا جی خیر ہے کیا ماجرا ہے کیا انہوں نے کہا اوہ کہنے لگا جی مجھے شنتی کراؤ شنتی نے آخیا بھائی شنتی تو ہندووں کے پاس ہوتی ہے یہاں تو توبہ ہوتی ہے ہاں ہاں یہاں پر تو توبہ ہوتی ہے توبہ کر کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرے تم میری بیوی اور میرے بچوں کو سمجھائے وہ ہوں مولی شاہ فیصل مسجد دا کا مزن تال ایک مولی صاحب ٹر پایا انہیں بچوں سمجھاؤ اگوں بچے سمجھ ہوئے سن وقت والے انہیں کتے سڑ دیتے یہ واقعی مت سمجھے مثال ہے واقع ہے اسلام آباد کا واقعہ ہے جہاں پر پورے شعور والے رہتے ہیں ہاں جی جنہیں ویخنا ہوا ہا ہا جنگ جنگلی وہ اتنے کوٹے جی وقت لو جی وہ ہوں کتے چڑ دیتے ہو مزن صاحب کی پینیے جا گیا کتا وہ کن ہاتھ لا کے واپس انہیں آخیا بھائی تیری نسل سمجھیا ساڑی تو خیر اوٹ کارنو دو چار دن گزرے وہ آ گئے پتر جہے کتے چے سن وہی مولویا کبھی بوتل پلا کدی جس پلا کدی او, او بڑے نام بھی خیر تے آج بدل کبھی گئے ادھر کتے چی کھڑے سن اچھے بوتل پلا ان آخیا بھی خیر تو ہے انہاں آخر جی بات یہ ہے پلیز وہ آپ کے دوست جو ہیں ان کی ڈت ہو گئی ہے ہم نے ان کو گیلری میں ڈال رکھا ہے اور اب مہربانی کریں آپ اٹھا لائیں انہیں آپ کہہ رہا دوست وہ تمہارا جو اگلے دن آیا تھا وہ وہ گئے اٹھے جا کے دیکھے رسا گالچ پیا سیکٹری خارجہ دے رسا گالچ پیا گیلری کے تھرو کیوں نہ سٹیا انہاں آخیا جی دو دن ہو گئے ان کو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی تمہارے دوست کیوں ابا نہ آخن کیونکہ ابا آخد تو نا جی موڑ بھئی دنیا کی آخے گی بھئی انہوں کا پیو ہے تو اپنے بغیر پیوں کے ترقی ہوتی ہے بغیر پیوہ آخیا جو آپ کا دوست تھا نا اس کی دو دن ہو گئے ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے رسا گلے میں ڈال کر اور گیلری میں پھینک رکھا ہے پلیز پیچ کر لیا جائے کن ہاتھ لایا چوڑے لائے گئے چوڑیا جا کے سیکٹری خارجہ ساتھ کو نہلایا جا کے کڈا کھو کے سی اور دب کے مٹی تو سٹ کے مر گیا مردو نہ فاطیا توجہ نہیں کیمان دس ہوئے انال دس رب دا قرآن کھول بندے دفنا و دا لگا کان نے ایک کام مریا پیا توجہ نہیں کی <علا> دوسرا کڈا کھو دٹ اتو مٹی سٹ داں سے سٹی ہے مٹی کان دے اتوں ترقی والی اولاد سکول والی جنس پیو نو گلے چ رسا پا کے کتنے سٹی کرے جسم والے کون نے اللہ مکبال آد آ من کی دنیا من کی دنیا ال سبحان اللہ توجہ ایسے ہی کوئی نہ سدکے جا روے یہ تن والے خدا دی قسم کر کے آنا دی تعلیم ہے سمجھ انسانیت کی سب سے بڑی قاتل یہی ہے کیوں کہ یہ کمینے روح اسلام کے دشمن اور صرف اور صرف تن دنیا پیسہ دولت کوٹھی بنگلہ یہ, یہ سبق ہے ان کا خدا نہیں وہی نہیں قرآن نہیں جنت نہیں دوزخ نہیں فرشتے نہیں کوئی شہر نہیں صرف اور صرف دنیا ہے کماؤ اور کھاؤ جیسے ہو سکتا ہے اس عقیدے نظریے کا بندہ کتے تو بد تر بن جاتا ہے انسان وہی بنتا ہے جو سمجھے خدا ہے رسول ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں دین ہے جو ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو جنت جائیں گے اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو دوزخ جائیں گے اس نظریے والے انسان ہندے نے خالی انسان نہیں عظیم انسان ہوتے ہیں یہ روح والا ٹولا ولیاں دان والا ٹولا دے منافک د توجہ نہیں کیتی بس ہوں اگے آپ ہی تو سوچ لو کہ تن والے چاہیے نہیں یا من آے چاہیے تبجو نہیں ہو کیتی اج دی قسم کر کے آنا اگر مسلمان غیرت ختم ہوئی تو صرف اس ٹولے نال ختم ہوئی چوبی مئی چوی مئی دو ہزار چار دا خبریں اخبار پڑھ دا؟ مائی چوی مئی دو ہزار چار دا خبر اخبار اس لکھا بچ فوٹو نے کہ امریکہ مسلمان جنا عراقیان نو قید کیتا ہے انہاں نو کیا ہے تم کس کی عبادت کرتے ہو وہ کہتے ہیں اللہ کی پھر گالا شروع کر دے پھر انہاں نو انہوں آتے کبو اسلام نو گالا کڈو خدا اخبار میرے کوڑ پیا میں صرف بکھا نہیں پہ سکتا بیک میرے دیکبار اخبار ہے میں تن فوٹو بکھا سکنا اتنے بیان بندیاں دا جنہ قیدیاں جل مجبور کر کے تالا کڈو اسلام ہوں میری گل سمجھی اسلام نو گالا وہ دے پی امریکہ اقوام متحدہ ہے اقوام متحدہ جننے بھی حمایتی ہیں پاکستان سعودیہ کویت متحدہ بمارات امارات ایران جنہ جنہ دے بھی اقوام متحدہ کیا وہ سارے اسلام گالا کٹا رہے ہیں کہ نہیں توجہ نہیں کی میں کسی نالا کھڑنا تے شرافت میری حمایت کرد ہے تصے آکو گے تو ترابر کا گالا کھن اسی طرح نہ کنجر سارے کہ رلے کھڑے نے اقوام متا ہے اقوام متحدہ گالی گال ہی کڈوا رہا ہے کیونکہ اقوام کلا امریکہ کون ہے توجہ نہیں کی سارے یہ کیا ہے یہ کہتے ہیں صرف صرف اور صرف ملک چاہیے پیسہ چاہیے وہ تن والے نہیں کہ روح تو دشمن قاتل انسانیت اور تن والا ہمیشہ بگیرت ہوں کبھی ضمیر نہیں رہ سکدا اس بندے جنو اپنے تن دا خیال ہوے خالی زمین اس بندے چی گئی جنو اپنے من کا خیال ہو میری دنیا اگلی نہ اجڑے میرے تے رب رسول ناراض نہ ہو جائے اج خدا دی قسم کر کے بے زبیری مہانسا اس واسطے لئی کھڑیا کہ ساری تعلیم تن پرستی دی سی تعلیم دنیا دی سائنسی اور روحانی اور داتل دا ہے پتہ ہی کوئی نہیں تا اللہ دلی بننے بند ہو گئے ایمان نال دسو پہلو تھا تھا تے اللہ دے ولی بیٹھے ہوں اوتے کرم پیر ہوں دا سے. او تھے شیر ربانی تاجدار گولڑا ہوں جاؤ جی. رحمت والی کنگا والا میاں ہوتا سر تے رحمت تے تحمتا تقسیم دکھی جانے خدا دی قسم سکھ پا کے آ جانے تھا تھا تے رب دے ولی ہوں سن ہوں آستانیا سے جاؤ وہ دعائی خدا دی پیر صاحب بیٹھے نے پانچ ڈش لگے کھڑے نے پیر صاحب نے. ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہے چاندہ ہے تو چکلا انڈیا کی فلم لگا لیتا ہے چاہتا ہے تو جناب یورپ کی وہ فلم لگا لیتا ہے جہاں پر کپڑے نہیں پہنتے چاند ہے تو اپنے پاکستانی کنجر لا لینا بیٹھا ہے فیض جاری ہے, جاری ہے. <laughs> مرید لے رہے <رہا> ہیں <laughs> میں تھی ایک دربار تو میں گیا زیارت ادھر کسے پاس میں نی تے گیا پیر صاحب جناب داڑی منی ٹی وی لگا چکلا میں اندر گیا دربار والے کول تو مینو بڑا سکون آیا وہ شاہی بڑی سی جدو سائی ہور ویکیا اگوں پاکا دی نسل پاگ سال تو میں آخیا جا کے میں آخیا جی سلام و علیکم السلام کتوں آیا جی میں آخر جی میں لاہوروں آیا زیارت کرنے پر یہ ویخ کے تو میں حیران ہو گیا آخر جی کی میں آ جی آ یہ کیا جی اس میں کیا برائی ہے میں آخر جی برائی تو صرف کوئی نہیں صرف اینی برائی ہے بھی جی تے پیو ددے سن وے وہ یہاں کجروں کا جدو نام زبان سے آج سات والا کروڑی کرتے سن سا بب پلیت ہو گیا وہ پیر میرا منہ ویک پیر نے کی کہہ دتا اگو ہوں مرید بیٹھے کرسیاں فائد لینڈ ہے میں آخر جی یہ فائد اتو ہی آ سارا بخت والے جڑے نے رنگین پائے ادھر بلی بنیا بیٹھا ایک ادھر کرسی کے بلی بیٹھا ایک ادھر جنسا جڑی میں بلا مڑ تا کسور نہیں اصل کسور تاری تعلیم د جن تنا رج کے اور میںلا سجاسل سن اج بدم جی جا تو لوگوں کی عزت دا خیال دے دے دی کا خیال نہیں پیران کے آستانے کے کھڈ کے پیرے پہ خدا بھی قسم جنا آستانوں کے لوگوں کی عزت محفوظ ہوں سر اجن آستانیا تلو ٹیچر وجہ کی ہے وجہ والا مذہب چڈیاستی ڈین بن گئے کھان پی لٹڑ کوٹھی بنگلہ جسم سوٹ بوٹ تھلے اس کوئی نہیں صرف اینی برائی ہے بھی جی تے پیو دے سن و وہ یہ کنجر کا <سؤال> جدو نام زبان سے آج <سؤال> سات والا کروڑی کرتے سن پلیت <سؤال> ہو گیا پیر میرا منہ پیر نے کیرید بیٹھے کرسیا فائد لینڈ ہے میں آخیا جی یہ فائد اتوں ہی آ سارا یہ بخت والے جہن نے رنگین پہ ندرو بلی بنیا بیٹھا ایک ادھر کرسی دلی بیٹھا ایک ادھر میرے جنسا جڑی میں آ کبلا مڑ تا ہوں کسور نہیں اصل کسور تاری تعلیم دے رج کے بغیرت بنا ہے ہوں میں بدماش جب جاؤ تو لوگوں کی عزت دا خیال نہیں پیران کے آستانے کڑیاں کڈ کے پیر خدا بھی قسم جنا آسانوں کے لوگوں کی عزت محفوظ ہوتی آستان وجہ ای روح والا مذہب چڈیا تن پرستی ڈین بن گئے کھان پین لٹن کوٹھی بنگلہ جسم سوٹ بوٹ تھلے بس اسے نوں. تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار اقبال فرماتے ہیں جب میں مجدد فیسانی کے دربار پر گیا تو میں نے کہا حضور مہربانی فرماؤ فقر کی دولت اتا ہو فرمایا پنجاب کے پیرزادوں کو فقر کی دولت نہیں مل سکتی اقبال نے عرض کی حضور کیوں فرمایا وجہ یہ ہے کہ فقر کی دولت انہیں ملتی ہے جو اپنی عزت نہیں خدا کے دین کی عزت چاہتی ہوں اور اقبال تیرے پنجاب کے پیرزاد اپنی عزت چاہتے ہیں تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار یہ اپنا ترہ بڑھانا چاہتے ہیں بس جدھر جائیے ساڈی بلے بلے ہوئے سانو سلوٹ وجن یہ کچھ چاندے ہیں یہ دین دی عزت نہیں چاندے اپنی چاندے چاہتے نے تا کر کے انگریز دی گورنمنٹ شامل ہونے دی ہرس رکھنے میں ایم پی اے بن جاواں ایم این اے بن جاواں فلانی شہ بن جا بال دے دروازے بند نے فکر ملے گا جا اپنی عزت نہ ہو سونے تیری تو عزت ہوے ترین ہوا سب اللہ ڈاللہ ڈاللہ ڈاللہ ڈاللہ ڈاللہ ڈاللہ پرچیاں نے جی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا وضاحت فرماد اور مادر ملت ہر پر بھی وضاحت فرماد پاکستان محمد علی جنا قائد اعظم اس کو نہیں کہتے قائد اعظم اس کو نہیں کہتے ہمارا قائد اعظم وہ نہیں جس کو اٹھنے بیٹھنے کوئی پتہ نہ ہو جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا محمد علی جناح مسجد میں آیا نمازیوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ اچھی پریکٹس ہے تو سڑے جتیاں بسیتے بڑھیا تھوڑا وہ محمد علی جناح ہے اور وکیل ہے ہمارا ایک کیس مقدمہ تھا گاندھی کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ گاندھی ان کا وکیل تھا اور مسلمانوں کا وکیل یہ تھا تو اس کو قید اعظم بنانے والا جو سکولی طبقہ ہے ہم اس کو وکیل کہتے ہیں جیسا کہ ایک مقدمہ کا وکیل تھا اگر قید اعظم ہمارا ہے تو وہ مدینہ کا تبدار ہے توجہ نہیں کی تھی وہ قید اعظم ہے جن کی ہر بات ہمارے لیے قیادت اور رہبری کا حق ادا کرتی ہے قید اعظم بنائیے تو پھر داڑی ٹائی پائیے پینٹ شرٹ پائیے تو سیدھے جنم جائیے یہ ایک وکیل تھا اسی وجہ سے سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری آپ ادھر اے جناب موچی دروازے جلسہ سے اس زمانے کسے چٹ لکھی انہیں کہا شاہ جی تو قائد اعظم بنایا ہے نہالی نہ مچھ جناب کس آلے سے ویکو خاں آپ نے جب دھو جن وی ہوے جنہیں یہ رشتہ دینا ہوئے. رشتہ نہیں دینا اصا وکیل بناوا ہے سید جماعت علی شاہ صاحب جواب دتا اسا وکیل بنایا نہیں دینا اے کیس لڑ واسے اگے کیتا ہویا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی رہا مسئلہ پاکستان بنانے کا تو لاکھوں محمد علی جناب ملتے پاکستان ایک ماسا نہ بن سکتا ایک فٹ نہیں بن سکتا سی پاکستان در حقیقت بنا ہے تو ان صوفیاء کرام کی شداب سے بنا ہے جو خان پان میں میاں شیر ربانی جیسے بیٹھے تھے جنا مسلمانوں کی ذہنی تربیت اسلام دے مطابق کیتی ہوئی سی تو آخدے ساڑھا تھا سا وکھرا ملک لینا ہے جیتے اسلام توجہ نہیں کی مادر ملت پر بھی مادر ملت نہیں ہے یہ ہماری ملت کوئی پاکستانی نہیں ہم, ہم مسلمان ہیں پاکستانی بعد میں ہیں مادر ملت ہماری ہماری ملت مسلمان قوم ہے اور ہماری مادر سیبا صدی کا ہے توجہ نہیں کی اور میں ان سے پوچھتا ہوں جو مادر ملت کہتے ہیں کچھ تو شرم کرو اپنی ماں نپا در اس ماں نپٹا پوا کے جہے لفافے نے لفافے جناب خطا والے نے اندر چماہی کھڑے جے ہر چوک چنگی او بغیر تو شرم کرو ماں اثر جن بٹھا لی گلارہ نہیں کیتا. حق. حق. حق. حق. جیبا. جیبا. محمد علی جناح کی ساری ماں لڑو ووٹ یہو جی ماں گولیاں مارا بنتا ماں ہے سا خدیجت البراہ میرا رب دا قرآن فرماند ہے اسی بنا تے عرب والے کنو ماں بناؤ گے تیری تن گئی سعودی والے بھی کہڑی بنے گی متحدہ رب مہاراشٹر والے بھی کہڑی بنے گی ایران والے بھی ماں کہڑی بنے گی کنیا کنیا ماں بڑا ہو گیا ہے پھر اس بڑا جنہوں رب آخلا ہے میرے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی ماں ہیں مومن جتنا بھی ہوگا گا ماں توجہ یہ کیوں مادر ملت اس کو کہتا ہے یہ شیطان طبقہ اس وجہ سے کہتا ہے اور کیوں وہ فوٹو تھا تھا تھانے تاکہ مسلمان بھی سمجھے کہ ساڈی اما انہوں نے بھی تھی اور سامنے انہوں نے بڑھنا ہے تو سو لے عورت پر سر چھپانا فرم نے نہ چھپایا اس پر رولت دیکھنے والا بھی آنتی ابھی پاکرے فرما دکھانے والا بھی آنتی ہے اور چہرہ چھپانا واجب ہے سر چھپانا فرم ہے چہرہ چھپانا واجب ہے تو مسلمان دیتی دی بھی ماں یہ بنائیے تاکہ سروں بھی جاوے منہ بھی جاوے نہیں جی کیا سر پر بال ختم ہو جائیں تو وگ لگانا جائے گا یا نہیں نہیں اکثر مسجدوں والے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں جنت میں گھر بنانے کا سنہری موقع اس کی فرما دے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں اور قبلہ ہوں کی مدر سسجد مسجد مسجد ہے مولوی کرے تو ایک کدھر وہدا جی مرےلا ٹگا نہیں ویختا مول جی مولو جی اج تج سارا میرے گھر والے لگا ہونا نہ برا دینی مدرسے نے تو وہ دینی کادے نے وہ یہ پورز ہوں تیار کرتے ہیں جہاں اگریزی مشینری توجہ کی تھی. سبحان اللہ! جو, جو ماڈریٹ ہو رہی ہے مدارس کی ماڈریٹ ماڈرن مدرسہ ماڈرن ملا وہ کون ہوتا ہے وہ, وہ ہوتا ہے جہی اگریزی مشینری بنی کھڑی ہے نا جہاں ملا آوے ادھر ملازمت لوگ تو فیٹ مخالف نہ بنے کافر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 اس میں ملازمت لینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تم بھی تو کفر پر راضی ہو جو کفر پر راضی وہ بھی بہمان کافر ہو جاتا ہے تو زموں معلوم ہوا تمہاری اوپر کی مشینری بھی آنتی ہے اور اس مشینری میں فیکٹ ہونے والے پرزے بھی بئیمان ہے اس مشینری میں شامل ہونا حرام ہے نبی پاک کا نظام لانا ہر مسلمان پر فرض ہے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 ڈیرا گاضی خان تقریر سے گیا اتے منہ موڑ دیا میں کئی کعبے جیبے لگتے ہیں گرجے دال چڈیا بئی مان نے ابو جال پکا تو میرے گل ہو گئی سکول کے مسلے سے اٹھ کے نا منکر ہر شہ ہر پیتی جاوے ہر دلیل میری جیڑی قرآن دی حدیث دی منکر بنیا جدو اٹھن لگا تو مینو ہاتھ ملاؤ لگا میں ہاتھ پشا کیتا میں جا فقیر ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا تو یہودی کے ساتھ متفق میں کیا لگ آگ گئی اکے اکے اکے اکے اکے اکے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں میں کیا یہ ہاتھ جائے گا انشاءاللہ شاء تو کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں جائے گا جس کو حضور کے دین کی غیرت یہ کسی بغیرت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا خدا دی قسم کر کے آنا تو مدرسیاں دا مسجدوں دا کی پوچھنا مسجد تو آج لندن میں بھی بنی ہوئی ہے لیکن وہ مسجد نہیں وہ مسجد نہیں لندن کی اقبال کہتے ہیں یہ مسجد کی شکل ہے روح ساری مندر کی ہے مندر کی جتنے حق بولنے کی اجازت نہیں مسجد کردی رب کا گھر خدا بھی قسم کر کے آنا مسجد وہ ہے جہاں مولوی دین کی بات کرنے لگے اس نلا میں کف کے خلاف بولنے لگے تو عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے وہ آ مولوی گھبرا نہیں تو کلہ حضور دا تم متی نہیں رسول اللہ کے غلام دین کی گل کر دا تیرے آخ لے کے آپ کر دیا وہ مسجد ہے توجہ نہیں کی جڑا مریلے ٹکے واگو میرے ہی چلو سمجھ جی آپ لسو رب جی نہیں تو پیا صاحبہ تو آ یار ہک سچ دی گل کر چڑھنا پر باقی تو ماحول بھی نہیں کرتے میں جی کیوں نہیں ڈر دے ڈردی میں کہنا تک سڈے تو آ کے حق سچ دی گل کر دینا نہیں ڈرنے کسی کو پر دوسرے مول بھی نہیں کرتے ڈرنے والا مول بھی تو ہو گیا پہلان مول در بھی درے دین دی گل کر دیا رب رسول لگو نوری مسجد اسٹیشن میں علماء کرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا نصاب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لکھتا ہے انہیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سکولوں سے کفریات نکال لے جائیں یہ نہ مولویا کا پوچھنا ہے سبحان اللہ یہ بخت والوں نے کی پوچھنا یہ انگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی یہ انگریزی بکرے نے جدھر جی کن مروڑے اگریز ادھر ہی ٹور پینتے ہیں یہاں نے کی پوچھنا یہاں میں بڑا پڑھیا و وہ oh, دوائی خدا دی جس میں تینوں پیانا نہ بھائی دا حال پوچھنا ہی تو اللہ میں اقبال تو پوچھ جائے وہ آتا یہی سوکھے حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی سوکھے حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلیمے مل گرو ڈلکے روسو چادروں بہت وہ آدھا بزرگ فاری کی گدڑی ہے ویچ گئی وہ اس کرنی گڑی ویچ دی، حضرت بی بیاتو نے جنت دی چادر ویچ کے کھاون ایو بئی مان نہیں جہا نبی سرکار دے دین دا سودا پیا کرنا چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تو تگلخور ہی روا رہو تھے ہر شہی ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نک کام پر لگ سکتے ساہ بابا جی اتے کہڑے کہڑے نیک کمائی کا پوچھنا ہے اتے سوت کی کمائی جو دی کمائی, کمائی رن دے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی دے ایئر ہوسٹس بن دی کمائی سکول در پکنک ڈانس منا کی کمائی ایک دی تی ہیر تے دوسرے کا پپر رانجا اے بنتا پھر سکول بختارا پورا ڈرامہ پیش ہوں پیو خوش بیٹھا میری دھی دھیر بڑی کڑی ہے اب خوش بیٹھا میرا پوت رانجا بڑیا کھڑا ہے ہوں یہ کمائی مڑ مسیح لگے تو مڑو نمازا کیوں نہ قبول ہو من ایڑ حج کیوں نہ کڑو مجھے چشتی صاحب آ کے تصا دعا منگو قبول نہیں ہوتی میں آخیا کبلا موڑ تو ہڈے گھران دا سارا حرام حلال جو کھامنا ہوندہ ہے موڑ تو اندر بھی تے اوہے نور ہوندہ ہے یا <سؤال> تے میں نو میں کیا اور خدا کرے تے تھو نکلا کی فی جنگلے جا بما تے کھاما پٹھے تے پھر کوئی دعا راب سنے تے اور گا لے ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا او کتھو رزقی حلال ہے ہم ایک بدر کو فرمان دے کہ اگر میں نو رزقی حلال دی موٹھ آتے دی لب جاندی نا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 سیدنا آدم علیہ السلاط والتسلیم تسلیم کی جو خطا ہے وہ خطا اگر ہم سے اس طرح کی ہو جائے تو ہم ولی بن جائیں ہاں کی پتا بیال ہے مسلام کی خطا کی ہوتی اتے نفس نہیں ہوں دا. نفسانیت نہیں ہوتی خواہش نہیں ہوں اتے محل حکمت ربی ہوتی دی. ہے جہد تحت وہ کم ہو اس واسط ہاں انسان غلطی کا پتلا کہہ سکنے ہیں لیکن یہ آخنا چاہیے سوائے پاکان دے کیا واقعہ کربلا بیان کرنا ہے اور یہ قدرت اینب کی کوفی نے بالیاں کھینچی اور دور جا کر پیٹ نے لگا لیا یہ بیان کرنا عز باللہ احمد لانت ہو ایسے بیان کرنے والوں پر جو بی, بی پاک بیبیا پاک جیاں گل جھوٹیا من گڑت بیان کر کے محض لوکاں کول پیسہ بٹور دے باقی اس موضوع تو میں تکریف کر چکیا وقت نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد کا باغ میں مالی والا واقعہ سنائیں لوگ کہتے ہیں کہ بچا کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے ہالک سا قوم اتنے کھڑی ہے سدکے جاوا اس قوم تو ہاں جی تو اڈا بیڑا تر جائے تو سارے پرچیاں اچھ لگ فرماشا نہیں لفظ خدا کس زبان کا لفظ ہے فارسی کا ہے خدا بھی بولنا چاہیے بچیوں کو سایہ کی کسر ہے دعا فرمائے اللہ تعالی مہربانی فرمائے لسنس بنا کر اصلا رکھنا جائز ہے کیا اس کا سنت میں شمار ہوگا لسنس میاں جی چور ڈاکو تو اپنی حفاظت گارج بندہ اصلا رکھ سکتا ہے باقیہ بھی جو دین کا مبلغ ہے اس کے لیے اصلا رکھنا جائز نہیں ہے سمجھ آئی نا کیونکہ دین دے مبلغ آستے فرد ہے کہ اگر تینوں کوئی گاڑ کر دے تینوں وٹا مارے تے نبی پاک دے مکہ آلی زندگی روک کے تے تے برداست کرنے توجہ نہیں کیتی ہے مبلغ جیڑے بنے پھر دنے جڑے پیر نے انہا واستے اصلا رکھنا حرام مولوی آواستے حرام یہ رکھ دینے تے مسلمانہ نو دہشتگار تے فسادی ثابت کرام دینے پایا ہے خواجہ میری غریب نواز نے ہندو کے مسلمان کی تا ہے کوئی مائی دلال نہیں سابت کر کے دے سکتا بابے کدیر والے توجہ نہیں کی تھی اگر والد اور والدہ کا حکم ایک دوسرے کے الٹوں ہو مگر دونوں نے ایک یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو تو کس کی مان جو شریعت کے مطابق کہے اس کی مانو سمجھ آ گئی نہیں اور اگر کام ایسا ہو جہا شریعت چ ہو جائز دونیں طرفوں جائز ہوے مثلا وہ آتا پانی مینو پلا اما جی آخری ہے منو پلا ہوئی پی کرو آ پہلے میں پلا تو ماں آئے پہلوں میں پلا تو ہوں خدمت دی گل ہے خدمت چ ماں پہلوں پلا تو باپ کو بعد پلاو سمجھ آئی کوئی نہ ایک خدمت کی گل ہے خدمت چ. خدمت چ. ماں دی. اگر باقی رہ اس تو علاوہ باپ دا حق اولاد تے زیادہ ہے خدمت تو علاوہ باپ دا حق کہ زیادہ ہے اولاد تے ماں نال زیادہ ہے اس واسطے ماں ما اپنی اولاد وچوں لڑکی نبالغ ہوے نا تے ماں نیں رشتہ دے سکدی باپ دے سکدا ہے تو نہیں کی دی سبحان اللہ ماں اپنی نبالغ تھی دا اگا رشتہ نہیں دے سکدی اپنی زبان نال باپ دے سکدا ہے معلوم ہویا او ہو بہتاں مالک کے مان نالوں بلکہ مکتی چا موقع اولاد باد دی گالے خود مانا مالے کی گل ہے خود ماں کا مالک پیو ہے کی یہ ایک حق حق اور گل ہے بھائی تیرے نات خان جہ ماں چڑائی کھڑے ہیں ہاں جی جی ٹرکا کے پیچھوں ویکو تو ماں کی دعا جنت کی ہوا تو میں کیا ابے دی دودھ دی ہوا ہے اچھا کدی اج تک ویکھیا جی ابے دے بارے بھائی باپ کی دعا جنت کی ہوا ہا کھیا کیوں ابے والے نہیں کچھ ہے یہ مطلب یہ صرف والا جو کلان جوگائیے ہاں دعا کرے گا تو پولا سی جنم جائے گی یہ بھی ایک یہ فتنا انہیں تن والوں کا نہ مرادوں کا کاری فائدامد نقش بندی نے کہا تھا گھر میں ٹی وی دیکھنا چاہیے उन्होंने आखो जी थोड़े सारा कुछ जाएगा आप ही लख लो तो किसे रोकनी हां जी सियाने आते ने लाह करेगा कोई। तो बंदा जो बंदा बेहया जब ना मुरादा मोरबी तो बड़ी दूर की गल है इतों कि जट न फल इत कि अन्नपा फल आखो टीवी बगैरती है موٹی جی مثال دینا سنو میں شاہیم کیتی تقریر تو مینو نا گل ایک چیتیائی کی میں آخیا یار دسو نو کوئی بندہ جفا پاوے یا چیڑے نو او کون آخ جی وہ کنجڑے محبا، محبا، اچھا میں آپ جڑا اپنی دھی ن پھڑ کے جٹ بیٹھا ہی وہ آؤ جی وہ مڑ پاڑ کنجر ہوا کہ بھائی وہ بےتی پیا کرنا کسے دی عزت نڑنا پیا ہوں اپنی دھی کے آ کے وہ چھیڑنا ہی پیا توجہ نہیں کی ہوا آ جی وہ پڑھ کنجر ہویا تو میں بن گئے مردو دو جفی پائی نے پاٹ کتا سونا ٹریلان مر جائے پر کی کریے جی مجبوری کی میں آیا کہ اس قوم دی مجبوری دا کی مجبوری کا کی پوچھنا ہے ہاں جی اس قوم کے ایک روپیہ جیسے کول وہ بھی مجبور ہے جیسے کول ارب روپیہ وہ بھی مجبور ہے سدا بہار والوں کی گیڈی چلتی کویٹے لاہورو کویٹے کے ہر پسے بڑے بڑے شہروں اور بھی کئی اے سی والی گڈیا ہیں انہیں گڈیا سیاسی چکلے ٹی وی لگے کھڑے ہوں ایک گی لاک روپئے دیكھری دی سے گڈیاں اربا روپئے کے مالک نے پوچھو اے ٹی وی کیوں ہے مجبوری ہے توجہ نہیں جب لانت پی جائے ہوتا لانتیا تربا روپئے کا مالک ہے ہالے بھی مجبور ایک بندہ گل میری سمجھی سات کھانے اگوں پایا ہو سات کھانے سات ڈشا تے ہوں سات ڈشاں چڑ کے تے کھانے سورو تے پوچھو کیوں مجبور ہوں ہو مرادا عجیب مجبور ہے سات کھانے میں تیرے اگے پائے بس یہی مجبوری ہے ماری قوم اپنے آپ کو غیر سیاسی کہنے والوں کا شری حکم کیا ہے غیر سیاسی کہنے والے کا حکم شری شری حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ حضور دی امت چو نہ سمجھے جڑا اپنے آپ غیر سیاسی آکے پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی دین ہی ایسا لے کر آئے ہیں قرآن جڑا عوام واسطے بھی برابر ہے حاقم واسطے بھی جڑا غیر سیاسی آکھے او نبی دے قران پاک دے وچوں سمجھ لے 95 فیصد قران دا منکر ہے تے فیصد مندا ہے توجہ نے کیتی ہے سبحان اللہ میری ایک آج تما کافی تھکا کے بیٹھا ہوں کافی بہت سفر کیتے نے میری ایک سٹ ہوئی ملتان تکریر ہوئی ہے ساڑھے تین گھنٹے مول بھی, بھی نچتے سن پایا اواہ بھی نچن ڈیسی ساری اللہ کی مہربانی پورے ملتان تھر تھلی پی گئی انہیں آخر بس ہوئے جی ختاب سنیا تو اج اللہ اور سنو پھر اندر جرب گلا بھی کھولیا تو نظارے بھی بڑے عجیب گل آئی کیسٹ ہاں جی یہ مل جانی اتنے دردیش کو سٹ اس علاوہ ہو جی ٹی وی کی تباہ کاریاں دوسرے موضوعات منافقانے بارے منافقانے ہاں ایک میرا خاص موضوع ہے یہودیوں کا عالمی فتنہ منافقت رحمت تل آل کا مفہوم اے ایسے موضوع نے خدا دی قسم کر کے نہ سنتا جاوے بندہ ایمان دیا کلیاں کھلدیا جانے لو ہوا املیک بخش آخر داً الحمد للہ ٹھیک ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں صرف چند سوال کرا نہیں نہیں مفتی صاحب میں تے بیان دے متعلق ہی گل کرا پہلے باقی جو ہے گل کرمہ اندر کیا کہ مولانا حضرت علامہ مولانا شیر بے شاہ اہل سنت مولانا نیت اللہ صاحب سانگلہ ہل رحمت اللہ تالا ل بائی خاموش ذرا گل نو سمجھو ہاں جی ابرا صاحب ابھی بھی ادب کرتے ابھی بھی ادب کے دائرے اندر رہ کے گفتگو کرے بالکل ٹھیک ہے اندر چو بھی کافر ہاں میں اسے چیز کا مکان واسطے لگا لا نہیں ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جاتا فرمایا تمیزر شیر بیچا گیا جو سنت مناظر اسلام حضرت لاما مولانا محمد اللہ کادری ردوی رحمت اللہ تالا سنت اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ دونوں جید شخصیات اپنے بیانات گالیاں دا استعمال کر دے سکا۔ میرا پہلا سوال مفتی صاحب ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے آپ نقشے قدم اور ڈگر چلن کا کہ میں بھی اسی طرح اگر گالیاں جی میری تنقید کی نہیں برداشت ہوتی مفتی صاحب رحمت اللہ کسی اہل سنت ول جماعت عالم نال نے جتنی بھی گالاں کھڑی بد مردوں بت عقیدہ جو بندیاں اس بعد موتی صاحب نے فرمایا الیکشن لڑنا سوال تس لیا یار یہ سارے خدا رسول منع والے کر کے تی جا کو سنو بھائی دوستو بس جو کھلوتے نے ٹھیک کھلوتے پہلی گل کہ حامد جا نے میرے میرے اتنے حضرت نے سوال کہ مولانا انیت اللہ سانگے والے اور مولانا اکرم اور رزوی شہید ہو. کیا توں ان ہے دیں انہاں دے پیچھے لگ کے تے گار کھڈنا یہ مطلب پہلے نمبر ان گال تسلیم کی ہے پھر میرے تے سوال او کہ میں دلیل کیوں پیش کی دلیل ہوں دو تراہی ایک ہوں تحقیقی می پہلو دلیل دیتی ہے الزامی منہ توڑے ان جڑا میرے توال کر دن کی کردے رہا مسئلہ میں ان کے پیچھے نہیں چلتا میں قرآن حدیث کے پچھے چل حوالے سنو حضرت جی اگے وہ کتنے گل سنو بے دوستو تصا ایک دجے ن چپ نہ کراؤ تھی مہربانی تسا ایک دوجے ن چپ نہ چپ ہو جان جی جی آؤ نہ سہی میرے پرا پرا نسد افسوس ہے جس بندے نہیں آنا کر بس کمی وہ جا اپنے لے آ جو میں سونی بول آ چوکر می چکر یار تول تول کیوں نہ بولنا ایک بندہ بولے میرے چلو ایک بندہ ہار چکو سٹا ویچو کتنے آ گئے تھے بندے بندردرا کر کے اپنی توہین کرافے اسمبلی ساری مرتب بے سارے, بے سارے بے کافر لانتی مسٹر جنا تو کے سارے مرتب اسمبلی میں یہ کون بیٹھے ہیں سور کے بچے جو کہ جو حقوق نسباں بل بنا لو حلال کو حرام کر لو اور حرام کو حلال کر لو ہمارے نبی کے بنائے ہوئے قانون کو تو سوا لاکھ نبی چیلنج نہیں کر سکتے یہ چھپن ستاون سال سے یہ کون سے کتے کے بچے بیٹھے ہوئے اسمبلی دلانت بولو اسمبلی بلانت اسمبلی بنا yeah! اسمبلی بنا ووٹ دعوے yeah! بابے yeah! yeah! yeah! جی جی ہیں نت کرو بات نہیں کرو گے تو بےمان مرو گے جنہ جنہ ووٹ اگوں دیتے بےمان مرن گے بہ جا بہ جا دیکھ کے وقت ساری رات بیٹھے سنو سنو حضرت سنو حضرت چاہتے سر بھائی اتے ووٹ والے بیٹھے نے तो चिश्ती मोड़ आता मत मैं लफजे वापस लेना मैं उस दिन जमया ही नहीं मैं साफ पान ना जिन्होंने वोट दिता ने पहला पता नहीं थी पिछली माफी मंगो वो तो, तो तोबा करो वोट देने कुफर वोट लेने कुफर اقبال کا یاد آ گیا ہے مری دو تو حق بات ہے مریدوں دو <سلام> چل شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات کسور سب تجیور چپ کرو ہوں چپ ایک منٹ ہو چپ کرو میں گل آخری کر کے تو چھوڑنا پھر گل میں اتے گیا یہ اجلاس ہوا دس فروری یار ہوں ایک دجے ناؤ نہ چپ کرو دس فروری بروز ہفتہ دو وجے دن پنجابی پروگرام ہوا غیر مقلدان دی طرفوں شریق ہوا زیا شاہ بخاری بریلویاں ہویا ہے ولایت اقبال مفتی مولی بشیر سہی دی مسجد کا دا ہوتی دا پیر ابراہیم سیالوی بریلیا طرفوں ڈاکٹر مائکل چوڑیا دی طرفوں اور نائلہ جی دیال دی طرفوں رن یہ سارے اتے شریق ہوئے چپ چپے تے لکھیا کی سر کپڑے تے? کپڑے لکھا تے کل کی پاکستان. پاکستان کیا مطلب کہ ہندو سکھاں یہودیاں شیعاں شیا وابیاں تے سنیاں سب کا عقیدہ سانج ہے جا کے پوچھ لو ہوں ایمان دسو حکومت کرا مر مذہب فرقے دے ہندو تک چوڑیاں تک شری کون آئے اقیبے کافر تھانچے بناو والے کافر ہوں یا مسلمان میں انہوں کا کافر چاہاں میں آخان جو اکبر آبادی بھی بول گیا اسو سکول اچ اس کفر کوفر یہ پیسے کھانے جو ابھی تے سانجے مذہب سانجے اتحاد ساروں کا سکھان دے یہ کفر اکبر حسین اللہ بادی سو سال پہنچ گئے سکول تسلیم کیتا چشتی حق دا نعرا مار کے تے اعلان کیتا کہ مسلمانوں دے عقیدے نو نال کسے بد مذہب سانسا کر گمرہ بدی شیطان اور کافر مسلمان ہا حاجی باق <تصفح> صاحب فرما دے او مدینہ کر لیا سبحان لد لیکن میں مجبوری میں اس واسطے نہیں جانا کہ فوٹو لوانی پہ میں حضور دی شریعت دے خلاف کر کے تے حضور ہزور نکھاوا جا کے اور سنو منت سکھی مولا ہاتھ کرساں کی پوری دنیا دے بالخصوص مکہ مدینہ کوئی پلیت نہ ہوئے، وہ تھے تیرے محبوب دا سچا قانون تھے تیرے حبیب دے غلام ہو پھر جا